سلام علی سید المرسلیم اما بادہ طرح بسم الله رحمٰن الرحیم السولاۃ السلام علی قیا رسول الله اصلاۃ السلام علی قیا حبیب اللہ اصلاۃ و سلام علی قیا نبی اللہ علی نور الله میٹھی بیٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم ہے جو مجھ پر دن بھر میں دس مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمت نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ محمد اللہ علیہ محمد وسلم, وسلم, وسلم سلسلہ جاری و ساری ہے لبھ میں حاضر ہوں اس سلسلے میں ہمارے پیارے نگران شدہ حضرت مولانا محمد عمران اطاری آفذہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوتے ہیں اور نگرانی شرح کے ذاتی تجربات آپ کے مشاہدات اور اس کے ساتھ ساتھ موضوع کے اوپر آپ کے پرمز مرضوح... مدنی پھول اور پھر سوالات کے جوابات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس سلسلے کے جزو لای الفقر ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ سلسلے میں آپ کی پریزنس یہ انتہائی ضروری ہے اور اہم بھی ہے اور ہم اس کو شامل بھی کرتے ہیں کال کے ذریعے آپ شامل لے سکتے ہیں سلسلے میں میسج کے ذریعے شامل رہ سکتے ہیں واٹس اپ میسج کے ذریعے شامل لے سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کی کالز کو آپ کے میسیجز کو اور ان اللہ دیگر ذرائع سے جو آپ کا فیڈ بیک آئے گا اس کو بھی ہم سلسلے کا حصہ وقتاً فوقتاً ضرور بنائیں گے ان شاء ایک سسرے کا موضوع بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے پھر ایک اگلا مرحلہ ہوگا مختلف دلچسپ مراحل سے گزرتا ہوگا یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمت سے اپنے پایا تخمیر تک پہنچے گا اللہ تعالیٰ کی ردا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے ان بہت ساری ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی اور پھر یہاں یہ بھی نیت کرتے چلے جائیں میرے مدد چین کے ناظرین جو نیکی کی دعوت دی جائے گی یا جو ہمیں لائن آف ایکشن جو ہے وہ بتائی جائے گی جو اچھی باتیں کرنے کا ذہن دیا جائے گا ان کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے معاملات کے ان کو شامل بھی کریں گے سلسلے کا ایک موضوع ہے موضوع کیا ہے اس کی ڈائمینشن کیا ہیں؟ بتا رہے ہیں ہمارے سرفاز جی مدنی چینل کے ناظرین موضوع ہیوج فاسٹ اور ملٹائی ڈائمنشنل اس قدر اہم ترین موضوع ہے جس کو ہمارے پیارے آفا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پیارے علی علیہ صلاح سلام کے رب عز وجل نے جس کی تحسین اور تعریف فرمائی صفائی ہمارا موضوع ہے آج اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے اس قدر یہ وسیع موضوع ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف ایمان قرار دیا ارشاد فرمایا صفائی نصف ایمان ہے صفائی ایمان سے ہے اور مدوری شاہ کے ناظرین گزشتہ رات تو آپ کے علم ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت برکاتہم العالیہ نے ہفتہ مسواک منانے کا ارشاد فرمایا اور مسواک اس کا براہ راست تعلق صفائی سے ہے کہ نبی کریم رؤث الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و ارشاد فرماتے ہیں کہ مسواک منہ کی صفائی کا اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا باعث ہے مفتی خان نائمی رحمۃ اللہ تعالی اس پر فرماتے ہیں کہ مصواق سے میدا قوی اور بیماریاں دور ہوتی ہیں تو آج ہم موضوع لے کے آئے سلمان بھائی صفائی اور اس میں تو اتنی جہتیں ہیں ملٹائی کا لفظ بھی جو آپ بیان فرماتے ہیں اکثر ملٹائی ڈائمینشنل ملٹی ملٹی ڈائمینشنل جو مطلب ہمارا کی جیح کی جیح ہوتا ہے تو اس کی اتنی جہتیں ہیں اور ہر جہت کے اندر کئی جہتے ہیں یعنی ایسا بھی ہے کہ ہر یعنی آپ کسی بھی صفائی کے ٹاپک کو لے لیں یعنی آپ لباس کی صفائی کو لے لیں آپ انداز کی صفائی کو قلب کی صفائی کو آپ ظاہری صفائی کو لیں آپ باطنی صفائی کو لیں آپ دیکھیں ہر ایک کے اندر اتنے سارے موضوعات نکلتے چلے آئیں گے مادانی پھول طے ہوتے چلے جائیں گے بیان ہوتے جائیں گے اور یہ موضوع اختتام پذیر نہیں ہوگا یہاں ایسا ए... پیارا مذہب ہے باپ کہ جس نے ہمارے ظاہر کو جس نے ہمارے لباس کو اور جس نے ہمارے باطن کو صاف اور ستھرا رکھنے کی تاخیر <تصف> جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے چاہے صفائی آپ کے ظاہری حلیے کی ہو کیوں میں روز بھائی بالکل. چاہے وہ صفائی کا تعلق آپ کے دل سے ہو جس طرح مجھے اپنے ظاہر کو پاک اور صاف رکھنا بالکل. ہے ویسے ہی اپنے دل کو بھی پاک کو صاف رکھنا ہے بالکل. جس طرح اپنے لباس کو گندگی سے بچانا ہے ویسے ہی اپنے باطن کو بھی گندگی سے بچانا ہے جس طرح مجھے اپنے ظاہری لباس کو صاف ستھرا رکھنا ہے ویسے ہی مجھے اپنے دل کو اپنی گفتگو کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے کیا فرمائیں گے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری حدیث سے بیان فرمائی ایک تو وہ حدیث ہے جو ہمارے سرفراز نے بیان فرمائی کہ اتہور شتر ایمان جی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی مضمون کی ایک اور حدیث بیان فرمائی اور نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام کا ارشاد ہے بنیاد دینو الافہ دین کی بنیاد جو ہے وہ نظافت پر پاکیزگی پر تہارت پر ہے امام غزالی علیہ رحمت الباری اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے صرف کپڑوں کی یعنی ظاہری پاکی مراد نہیں ہے بلکہ دل کی پاکی بھی مراد ہے پھر امام غزالی علیہ رحمت الباری نے چار درجات بیان فرمائے ہیں پاکیزگی کے نظافت کے طہارت کے ایک یہ کہ انسان اپنے ظاہر کو ناپاکیوں اور نجاستوں سے پاک کرے دوسرا یہ کہ اپنے اعضا کو اب دیکھیں دوسری قسم بیان ہو رہی ہے جس کی طرف توجہ عموماً نہیں ہوتی اپنے اعضا کو گنا اور جرائم سے پاک کرے تیسری یہ کہ اپنے دل کو برے خیالات اور برے رضائل سے پاک کرے جیسے کہ حسد ہے حسد ہے تکبر ہے کینہ ہے مسلم ہے یہ ساری چیزیں دل کی بیماریاں ہیں اس کو ناپاکی سے تعبیر کیا گیا ہے اور چوتھی جو قسم بیان فرمائے اس کے بارے میں فرمائے یہ امبیا اکرام علیم السلام کا خاصہ ہے کہ اپنے دل کو ما سوا اللہ کے سب سے پاک رکھے تو چار درجات امام غزالی نے اس حدیث پاک کے ذمن میں فرمائے اور میں سمجھتا ہوں سلمان بھائی کہ جو حدیث پاک ہے کہ بنیاد دینوں الن نظافہ یہ بڑی بنیادی حدیث ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس سے دین اسلام کی وسعت اور دین اسلام کی ایک فکری دین ہونے کی بھی عکاسی ہوتی ہے بڑی پیاری بات کہی آپ نے اور کلینلی سلمان بھائی یہ ایک انٹرنیشنل ٹاپک ہے ایک مطلب جو ہے بین الاقوامی ٹاپک ہے یہ نگران شعرا کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ اس حوالے سے کہ سفر سے آپ مطلب ابھی قریبی تشریف لائے ہیں تو ان کے کی کیا ایکسپیرینس ہیں ان کے کیا مطلب جو ہے وہ تجربات ہیں اس حوالے سے بین الاقوامی موضوع اس حوالے سے بھی ہے کہ یہاں تک کہ خلا میں جو ہے وہ اس جو خلائی اسٹیشن وغیرہ ہیں ان کے کچرے کو بھی مطلب ڈبیٹیبل ٹاپک بنایا گیا ہے کہ ان کو ہم کس طرح سے ایک تو جیسے مہروز بھائی نے چار باتیں بتائیں چار میں سے ایک بات بیچ میں کہ جرائم یہ بھی مطلب اس کو مطلب لیا جائے تو یہ اسلام کا کس قدر خوبصورت مطلب انداز ہے کہ معاشرے کی صفائی کی طرف جو وہ اسلام کس طرح لکھے آتا ہے جی بابو جی ماشا اللہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے صفائی ستھرائی ہے ظاہر کی بھی صفائی ستھرائی اور باطن کی بھی صفائی ستھرائی ہمیں رکھنی چاہیے اب ظاہر کی بات کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب کپڑوں کی طرف توجہ کرتا ہے کپڑے صاف ستھرے ہیں اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے تو اس کو کیسا لگتا ہے جیسے اگر آپ نے ابھی اچھے نئے کپڑے پہنے ہوئے یہ کہ نئے کپڑوں کا شمار اچھے کپڑوں میں ہوتا ہے نے بالکل اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور کو اچھا لگ رہا ہے تو اب آپ کی کوشش کیا ہوگی کہ میں اپنی جوتی بھی صاف کر لوں تو جوتی تو خراب نہیں ہے تو اب اپنے جوتے یا چپل وغیرہ جو اس کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے اچھا جی اب جب جوتے وغیرہ صاف ہو گئے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ تھوڑا ایک ناخنوں کی طرف توجہ آتی ہے اب ناخن کیسے ہیں اب اس میں میل تو نہیں بھرا ہوا بولتے جچ نہیں تو پھر وہ اپنے ناخنوں کی بھی صفائی کرتا ہے ناخنوں کو کاٹتا ہے پھر اسی طرح پھر جب بات بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی میں اس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ بعض ایسی صفائیاں ہوتی لا رہے ہیں ماشاء اللہ مدنی چینل اب سے کچھ دیر کے بعد ہمارے نگرانی شعرا کی آمد ہوگی ہم ان کو سلسلے میں خوش آمدید کہیں گے مرحبا تو آپ اسکرین پر جو نمبر ملاحدہ فرما رہے ہیں آپ اس پہ کالس کر کے اپنی بات اپنے دل کی بات کوئی مسئلہ ہے آپ کی زندگی میں تو ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ نگرانی شعور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو صفائی ستھرائی ایک چیز ایسی ہے کہ اس کی روزانہ صفائی کی جائے گی تو اس کی روزانہ صفائی کی جائے اگر آپ اس کو دو دن بعد تین دن بعد صفائی کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے شاید وہ پھر صاف نہ ہو پھر اسی طرح جو ہے وہ کپڑوں کی اوپات ہے کہ اگر آپ نے جو ہے کپڑوں کی صفائی ستھرائی رکھنی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتے جی وہ آج کا ہم نے جو ہے کیا تھا اور اس پر مدنی پھول جو ہے بیان ہو ہی رہے ہیں عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ خود تو صفائی ستھرائی کا استعمال کر لیتے ہیں اپنے گھر کو تو صاف ستھرا رکھ لیتے ہیں لیکن آ, بعض اوقات جو محلے دار ہوتے ہیں یا پڑوسی ہوتے ہیں یا جو رستے میں گزر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا اس سے صرف نظر ہو جاتا ہے ہم یہ چاہیں گے کہ اس پر بھی کیونکہ لوگ اپنا تو صاف ستھرا معاملہ جو ہے رکھتے ہیں رکھتے ہوں جی, جی? باش باش رکھتے اس طرف دین ہوتا ہی ہے نہیں بھی ہوتا اس پر بھی آپ بدلی پھول دیں گے لیکن پہلا جو میں سمجھ رہا تھا اس پر اگر یوں ہم آ جائیں کہ اپنا گھر صاف کر لیا ٹھیک ہے سامنے سات والے کے گھر کے سامنے کچرا رکھ دیا اپنا گھر جو ہے وہ صاف کر لیا نیچے گلی میں جو ہے وہ کوڑا پھینک دیا اپنا گھر جو ہے وہ صاف کر لیا جو کیلے کے چھلکے ہیں یہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے پھینک اب نیچے کسی نے شیڈ لگایا ہوا ہے وہ کپڑے سکھا رہا ہے اب وہ اس کے اوپر جا رہے ہیں کیا ارشاد فرمائے گیا اور یہ بھی جملہ جو آپ نے بیچ میں فرمایا اس کی بھی چاہے وضاحت فرما دیں کہ کاش صاف, صاف رکھتے, رکھتے, رکھتے الحمد للہ رب العالمین و والسلام علی سید المرسلین میرے خالی باپو نے جو بات ابھی چلا رہے تھے وہ دانتوں کی صفائی سے متعلق جی بات ایسا ہوتا ہے نا کہ کپڑے صاف ستھرے ہیں یا پھر دیگر جو چیزیں صاف ستھری ہیں رنب رنب لیکن دانت ایک مطلب خراب ہو گئے نا تو پھر شاید بہت مشکل ہے وہ بھی جس کے دانت خراب ہے وہ بھی دوسرے صاف دوسرے دانت دیکھ کے حسن تو کرتا ہوگا کاش میرے دانت بھی ایسے ہوتے کیا کہیں گے دانت کے بارے میں جیسے کل مسواک پر امبر سورت نے زور دیا تو مسواک سے دانتوں کی صفائی بہترین صفائی ہوتی ہے اور دانتوں کے حوالے سے میرا کیونکہ دانت میں جان نہیں ہوتی دانت ایسا ہی جیسے है ہے تو وہ جو ہمیں درد ہوتا ہے نا وہ دانت ہمارے مسوروں میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے وہ مسوروں کی تکلیف ہے تو مدریچہ کے ناظرین کو ایک تجربہ ہوگا آپ مچھلی کھاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں اور اس کو صاف صحیح ہاتھ نہیں دھوتے تو آپ کے ناخونوں میں بدبو ہو جاتی ہے یہ کہ سب کا تقریباً اس معاملے میں تجربہ ہوگا کہ وہ صحیح اگر استعمال نہ صابن سے یا اس طرح کی صحیح صفائی نہ کی جائے اور گھنٹوں تک بعدوں کا جو ہے نا وہ انگلیوں میں یا ہاتھوں میں آپ کو لگے گا آپ رات کو بھی دیکھو گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ نے دوپہر کو کیا کھایا ہے وہ یاد دلاتا رہتا ہے اسی طرح دانتوں میں جب کھایا آپ نے انگلیوں سے اور ناخنوں میں اس کا اثر رہ گیا اور چبایا آپ نے اگر چبایا ہے یا منہ میں ڈالا ہے تو دانتوں سے ہے تو دانتوں میں چونکہ اس کا اثر دانتوں استعمال ہو رہے ہیں اب اس میں اس کی جو سمیل ہے یا اس کا جو بھی وہ ہے وہ اس کا اثر رہ گیا اب اگر ہم کھانا کھانے کے بعد صحیح طور پر دانت صاف نہیں کرتے میں تمام ناظرین کو حاضرین کو عرض کروں گا کہ کھانا کھانے کے بعد لازمی دانت صاف کیا کریں یہ ہم لوگ عموماً کھانا کھانے کے بعد دانت صاف نہیں کرتے ٹھیک ہے تو کھانا کھانے کے بعد لازمی دا صاف کیا کریں اگر کھانا کھانے کے بعد مسواک کر سکتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد مسواک کریں اور کھانا کھانے کے بعد مسواک بھی کریں اور اگر مسواق مثال کے طور پر میسر نہیں ہے تو کم از کم انگلی سے دانتوں کو ضرور مانج لیا کریں تو انشاءاللہ تبارک اللہ تبارک آپ کے دانتوں سے جو سمیل آ رہی آپ ایک دو دفعہ کر کے دیکھیں اور جب آپ بیسن پر کلی کر کے جب پانی نکالیں گے تو آپ کو باقاعدہ آپ کے کلی کے پانی کے اندر منہ کے جو وہ اجزا ہیں منہ میں وہ آپ کو نکلتے نظر آئیں گے تو اللہ کرے گا مسوا کے عادی بن جائیں کھانے سے پہلے اور بعد ہم وزو کریں کھانے کا ہاں اگر وہ اس میں دا, ابھی, ابھی بات دانت کی ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے وہ وزو کرے تو منہ کا اگلا حصہ دونا ہے ہاتھ دونا یہ تو صفائی ستھرائی کے بعد ہے اور بالکل ہونا چاہیے اور جس قدر اسلام نے صفائی اور ستھرائی پر زور دیا ہے سبحان اللہ کوئی نہیں دیتا کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس انداز پر اس کی تربیت و تعلیم فرما رہے ہیں کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اب کیا عرض کرے جن کے پسینے تو خوشبو آتی ہو سبحان جن, اللہ اللہ جن کے بور برا سے خوشبو آتی سبحان ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو وہاں پر تو ایسی چیز کوئی ہے ہی نہیں جسے کراہت ہوتی ہو بلکہ وہاں جو ہے وہ پسندیدہ ہی ہے بلکہ چیز تو وہاں آ کر پسندیدہ بنی ہے تو آپ کا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور جب میں نے یہاں تک تربیت اور ہماری صفائی ستھرائی جیسا نے فرمایا کہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ جو کپڑا میلہ ہو جاتا ہے اس کو دھو لیا کرو یہ حدیث پاک کا میں پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ میلہ ہو جاتا تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو اب یہ کہ کپڑوں کی صفائی ستھرائی جیسے میں نے اس کی نا امی وہ ترکی پہ تھا تو پتہ چلا اور جو تھوڑا وہ دیکھا وہ یہ ہے کہ جو ترکی قومینا یہ صفائی کو پسند کرتی ہے ٹھیک ہے حتیٰ کہ آپ بغیر جراوے پہنے پاؤں کے موزے آپ مسجد میں نہیں آ سکتے آپ مسجد میں آئیں گے تو یہ مطلب کہ یہ باتیں کریں گے آپ کو بولیں گے کہ آپ کا ہے اور خود بھی مطلب کہ جیسے کہ وہاں سے جو لوگوں کا پتا چلا ہم کو صفائی ستھرائی کا ان کا مزاج بنا ہوا ہے کپڑے بھی صاف ستھرے اور دیگر چیزیں بھی اب یہاں سے جو ہمارے لوگ جاتے ہیں نا وہ چونکہ جاتے ہیں تو وہ آگے ان کو نکلنا ہوتا ہے غریب غربا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور پریشان حال ہوتے ہیں تو یہ جس انداز پر رہتے ہیں اور نکلتے ہیں نا تو ان میں اتنی صفائی ستھرائی نہیں ہوتی تو یہ ان کی اور وہاں مطلب کہ یہ لڑائی چلی رہی ہوتی ہے تو سفائی ستھرائی کا مزاج اور انداز جو ہے نا یہ ہونا بہت ضروری ہے شہروں میں تو ابھی آپ کو کچھ مل جائے گا اگر آپ انٹیریئر چلے جائیں گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو بہت زیادہ جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا اس طرح کی جگہوں پر کام کرتے ہیں مزدور طبقہ جو ہوتا ہے ان میں صفائی ستھرائی کا درس دینا بہت ضروری ہے اور جو بڑے ہیں ان میں بھی سفائی ستھرائی کا درس دینا بہت ضروری ہے ان میں سے کسی کو بولے نا جی کہ ہاتھ منہ دھو لیں کھانے سے پہلے تو وہ آگے سے کہتے ہیں شیراں دے منہ کنہیں توتے تو ساڑھ آگے سے وہ کہتے ہیں یعنی آپ کسی شیر شیر بندے کو بولے, دا دا دا دا دا بولے دا دا دا کہ ہاتھ منہ دھو لیں کھانا کھانے سے پہلے وہ کام کر کے آیا ہے کھیت میں سے یا کوئی بھی طبقے کا آدمی ہے اب اس کو بولیں گے کہ جی آپ ہاتھ دھو لیں بولے گا جی اور جی شیراں دے منہ کنہیں توتے ساڑھ یعنی شیروں کے منہ جو ہے وہ کس نے دھوئے تھے ہاتھ کس نے دھوئے تھے ہاتھ تو وہ جانور ہے نا وہ جانور ہے تم جانور کی تو مثال دے ہی نہیں سکتے ہم انسانوں کی بات کریں گے نا سبحان اللہ انسان تو ہاتھ منہ ہے نا بھائی سبحان اللہ انسان ہاتھ منہ ہے انسان صفائی ستھرائی کا تو خیال رکھے گا اور لازمی تو پر رکھے گا تو اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے اس درس کو بڑھانے کی ضرورت ہے صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے ہاتھ منہ کپڑے دھونا حتیٰ کہ ہمارا اسلام اور دین اس قدر صفائی پر زور دیتا ہے کہ بالوں کا اکرام کرو بالوں کا اکرام کرنا ہے یعنی یہ اس میں اعتدال ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مطلب کہ وہ وقت نہیں ضائع کرنا ہوتا زیب و زینت کے نام پر لیکن صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا یہ اسلام و دین کو مطلوب برتن صاف ستھرے ہونے چاہیے گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے زیادہ تر جو معاملہ ہے نا وہ کچن کا اور باتھ روم کا ہوتا ہے تو اپنے کچن اور باتھ روم کو باورچی خانے اور باتھ روم کو ضرور صاف ستھرا رکھیے اس کی صفائی ستھرائی میں اپنا کردار خود بھی ادا کیجئے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی صفائی ستھرائی سے زندگی اللہ نے چاہا تو آپ کی خوبصورت بھی بنے گی اور صحت مند بنے گی صحیح گھر پہ دیکھا گیا ہے کہ جو عمومی طور پہ کھٹمل پیدا ہوتے ہیں لال بیگ پیدا ہوتے ہیں یہ بھی عمومی طور پہ گندگی سے ہی جو ہے یہ پروان چڑھتے ہیں ان کی افزائش جو ہے وہ بڑھتی ہے کیا فرمائیں گے آپ مین عرسکین اگر ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے تو اس طرح کی بہت سارے چیزیں جو گھروں میں آتی ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں تکلیف کا بھی سبب بنتی ہیں بچوں کی بیماریوں کا بھی سبب بنتی ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک وطالعہ اس سے فرق پڑے گا اگر کسی کو سمجھایا جائے کہ آپ اس طرح صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں تو کہتے ہمارے پاس اتنا وقت کوئی ہے کہ ہم اس طرح جو صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں صفائی کرفائی ستھرائی کی بات کریں بال بڑھ رہے ہیں تو بڑھتے چلے آ رہے ہیں پسوں وقت مونچے بڑھ رہی ہیں تو بڑھتی چلے جا رہی ہیں پھر اب جیسے سردیوں کا موسم ہے اب مدنی چند کے نازے میں غور کریں بعض کی ایڑیاں جو پھٹتی ہیں وہ صفائی ستھرائی نہ کرنے کی جگہ پھٹ رہی ہیں تو پٹتے رہے اس طرح پھر ہاتھ بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں ناخن بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ صفائی ستھرائی کے کبھی ان کو بولا بھی جا بولا اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ان چیزیں اتنی ساری چیزوں کا جو اہتمام کریں ایسے لوگوں کے بارے اس میں بارے ہر صفائی ستھرائی سے متعلق نہیں ہے ایڑیاں پھٹنا یہ سردی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ کہ اس مت اس کو سوفٹ رکھا جائے نا اگر جلد کو اس کے اہتمام کیے جائیں میلے سنت مدی مذاکرے میں اس کا طریقہ بھی فرمایا تھا اور اگر جراوے پہن لی جائیں موزے وغیرہ تو بھی ایڈیاں پھٹنے سے رہ جاتی ہیں موزے صاف ستھرے ہونے چاہیے تاکہ اگر آپ جوتے اتارو تو اب کی بدبو سے آپ کا آپ کو تو نہیں اندازہ ہوگا جس کے موزے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا لیکن دوسروں کو اس کا ضبط اندازہ ہوتا اسی طرح پرانا مطلب جیسے کہ نو مہینے تک جیکٹ جو ہے نا وہ سردیوں کا وہ الماری میں اور جیسے سردیاں نکالا اب جو ابھی حال میں ایک سے ملاقات ہوئی تھی باہر اس بیچارے کی جیکٹ سے اتنی بدبو آ رہی تھی اور اتنی ازیت ہو رہی تھی اب اس کو براہ رات کیسے کہا جائے گا تمہاری جیکٹ سے بدبو مسجد میں نہیں تھے ہم اچھا اس کو خود نہیں آ رہی اس کو خود کو پتہ نہیں احساس نہیں ہو رہا تو اتنی شدید یہ تو ہوتا نا کہ آدمی کو ایک ہلکی سی سمیل اٹھتی ہے شدید میں اس کے جیکٹ سے آ رہی تھے تو بازو کے بازوں کے منہ سے شدید اس میں لا رہی ہوگی دل آزادی ہوگی اور مطلب پھر کیا انداز اپنا کو دائم ایسا دائم موقع محل نکالا جائے اسی طرح جیتمائی طور پر بات کر لی جائے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی صورت بن جائے ہاں اگر وہ مسجد میں ہے اور ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے مگر ایسے جیسے سچویشن کہ مطلب یہ کہ اس کی دل آزاری اور کم سے کم ازیت یا کم سے کم تکلیف ہو اس کا کچھ انداز بتائیں اس بارے میں کوئی مدنی پھول دیں اگر کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے کسی کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے تو اسے کیا انداز اختیار کیا جائے کہ اس کو پتہ بھی چل جائے اور انداز بھی ہمارا اچھا رہے مثال کے طور پر جب بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے ہی کسی ابھی تو ہم فاصلوں پر ہیں ابھی ہمارا ایک دوسرے کا اندازہ نہیں ہوگا لیکن جب قریب قریب بیٹھتے ہیں نا تو اندازہ بعض ہو جاتا ہے تو اس میں یہ کہ جتنے طور پر بات کر لی جائے پھر یہ کہہ لی جائے گا چلو ٹھیک ہے یار اب مثال کا جیسے کہا جائے گا یار امیر سنت نے جو نا اپنے منہ کی بو چیک کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ارشاد فرمایا آئے یار تھوڑا چیک کرتے ہیں پریکٹیکل کرتے ہیں اس کو یہ نہیں کہا کہ اپنے منہ کی چیک کریں پریکٹیکل کرتے ہیں ہاں وہ پریکٹیکل کرے آپ لیکن اس کے اگر اپنے ہاتھوں پہ تر لگایا ہوا ہے تو اس کا پریکٹیکل فیل ہو جائے گا تو اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ مجموعی طور پر موقع محل کے مطابق بات کرنے کا کوئی ایسا صورت نکل آتی ہے منہ پھٹ نہیں ہونا چاہیے آدمی میں موزوں آپ کو ایک ٹاپک میں آپ کو بیان کروں یہ شاید ہو سکتا ہے کہ کئیوں کے کام آ جائے وہ ہوتا ہے حق بات کہنے کا جذبہ حقاق حق اس کو کہتے ہیں نا نہیں صحیح بولا کے حق بفتح کے حق حق کا اظہار جی کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے اب وہ کئی جیسے ایک روایت کے حق بات کرو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ رکھو حق وال نا مرا اجک ہو اگر چکڑوا ہو تو وہ اس طرح کی بات روایتیں اور اس طرح کے بات چیزیں بیان کر کے پھر جو بات بیان کرتے نا تو اس وقت بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل گردے پھیپھڑے سب توڑ پھوڑ رہے ہوتے ہیں دماغ کا مطلب وہ کچر بنا رہے ہوتے ہیں بعض صورتوں میں تو میں نے مفتی صاحب سے بات کی تھی مفتی صاحب یہ جو ہے کہ مطلب کہ میں حق بات کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں یہ جتنے اس طرح کی جو مضامین روایتیں یہ اپنے ساتھ کچھ تقاضوں کو بھی رکھتی ہے جی حق بات ہے یا جی پتہ تو کتنا کالا ہے کتنا کالا ہے تو یہ پتہ ہے کچھ اب یہ بات آپ نے حق کی سچ کی درست کی ہے لیکن اس کو کتنا برا لگ رہا ہوگا تو اب مطلب کہ کسی کو کوئی بات کرنی ہے تو کرنے کے حکمت عملی اس کی کوئی خوبصورت تدبیر کی جائے آقد ہو جا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو کوئی ایسا کام ملازہ آپ فرماتے کہ کوئی نامناسب کام ہو رہا ہے تو آپ ممبر پر جلوہ فرما ہو کر اچھا فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں ایک مطلب کہ بھیا کا درس ہے ظرف ہونا چاہیے انسان کا بات کرنے کے کوئی طریقہ ہوتا ہے آدمی اس ٹائم پر ایسا بلاسٹ اچھا کر وہ غلطی رہا ہوتا ہے اچھا اس کو بعد میں تھوڑی دیر کے بعد ریلائز ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے میرا سمجھانے کا یا میری اصلاح کا یا میری بات پہنچانے کا انداز غلط تھا اس کو احساس ہو جاتا تھوڑی دیر کے بعد اگر تھوڑا بہت ہی چراغ میں تیلوا کی ہے تو تو وہ ہو جاتا ہے احساس لیکن جب آپ اس کو احساس آپ دلاؤ گے نا کہ یار آپ کو نہیں لگتا کہ آپ یہ سمجھانا نہیں چاہیے تھا بتانا نہیں چاہیے تھا تو کہے گا حق بات کرنی چاہیے اب وہ لپیٹ رہا ہے لیکن وہ اپنی شخصیت کو ڈیمیج کرتا ہے صحیح تو اس لیے بات بعض لوگ کہتے ہیں میری زبان تو ہے کالی بھائی میں تو بول دیتا ہوں منہ پر میں تو منہ جی پر بول, مو دیتا مو دیتا مو मैं मैं بول دیتا ہوں بات دوسرے بولتے ہیں اس زبان ہے ہے یہ میری اچھی میں منہ پہ بول دیتا ہوں اس چیز کو بھی تو اپریشیٹ کرو کر کے اس کو کور کرتے ہیں بھائی جان وامٹنگ بھی تو منہ سے کی جاتی ہے اس سے گند و بدبو نکلتی ہے نا تو ہر بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ درست ہو ضروری تھوڑی ہے دل میں نہیں وہ پیٹ میں نہیں رکھتا وہ دل میں نہیں رکھتا تو ہر بات نکالنے کی نہیں ہوتی کچھ بات سنبھالنے کی بھی ہوتی ہے <تصفی> با سنبھالا, سنبھالا, سنبھالا, سنبھالا, سنبھالا, کر سنبھالا کریں کچھ تھوڑا سا اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور سمجھانے اور بتانے کا کوئی انداز ہوتا ہے اصلاح صلاح کا کوئی انداز امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں تک لکھتے ہیں اپنے کتابوں میں کہ بچے کو بھی اگر غلطیاں کرتا دیکھو نا تو ہر وقت میں توقع کرو سنبھالو اپنے پاس رکھو پھر کبھی مکہ محل نکال کر پھر وہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھیں بار بار بولنے ٹوکنے سے تو لوگ خراب ہو جاتے ہیں تو اس لیے حق بات کہنے کا بھی ایک حق انداز ہوگا سچ بات کہنے کا بھی کوئی سچا انداز ہوگا درست بات کہنے کا بھی کوئی درست انداز ہوگا بازوں نے لکھا ہے کہ غلطی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی اصلاح کا انداز غلط ہوتا ہے یعنی غلطی چھوٹی ہوتی ہے اسلح کا انداز غلط ہوتا ہے دوسری بات بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ربڑ کی طرح جو ہے نا وہ بلکہ چنگم کی طرح مسئلے کو کھینچتے ہیں اور چھوٹے مسئلے کو بہت بڑا بناتے ہیں سو لمبا لے جاتے جیسے کہ پہاڑ پہاڑ ٹوٹ گیا ہے اس کے اوپر اور مطلب وہ سمجھے گا کہ یار ایسا میں دیکھ کیا ہو گیا یا اس کو اتنا اس کو اتنا بڑا ایشو بازوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ بات بات کو ایشو بنائیں گے اور ایشو بنا کر اتنا بڑا لے جائیں گے اتنا بڑا لے جائیں گے اتنا بڑا لے جائیں گے, لے جائیں گے کیا آدمی بولے گا کہ یار كو میں گر گیا ہوں میں ہوں کیا ہو كیا گیا میرے ایسا کون سا کام کر دیا میں نے اتنا مطلب انہوں نے ایشو بنایا بنا مشہور بھی ہو جاتے ہیں اس سے انداز نارمل ہوتا ہے کہ آدمی سمجھا دی ایسا نہیں کرنا چاہیے تو آپ ایسا کر اس کا کیا نقصان ہوگا اس کیا ہوگا اور ہے ہو گیا تھا ارے باپ کو نہیں ارے واقعی مجھے نہیں یار میرے کو واقعی نہیں پتا تمہیں, تمہیں کو سب پتا ہے آہا. تو یہ بازوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں تو ایسا انداز اور مزاج نہیں ہونا چاہیے ही. اس میں حکمت عملی تدبر علم بردباری یہ سب کدھر کے مسلح یعنی جو اصلاح کرتا نا یہ صفائی ستھرائی کا موضوع لے لیں جو آپ کا موضوع ہے صفائی ستھرائی کا موضوع ابھی کسی کو صاف بھائی یار منہ تو دیکھ کسی بدبو آ رہی ہے اب حق تو بول رہا ہے وہ لیکن کیا اس کے منہ پر بولو گے جو بدبو آ رہی ہے آپ کے کلمات سے جو بدبو آ رہی ہے اس کا کیا آئے آئے آئے اس کے تو منہ سے بدبو آئی ہے آئے غلط آئے ہے آئے نہیں آنی چاہیے تھی مگر آپ کو تو کلمات کا انتخاب نہیں آتا آپ کے کلمات سے بدبو آئی ہے ہم کو آئیے تھے یار یوں دل توڑنے والی باتیں تو نہیں کرو کو کسی کو سمجھانے کا کوئی انداز ہوتا ہے اور پھر اس میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے ماں باپ بچوں کو جس انداز سے سمجھائیں گے جیسے والد بچوں کو جس انداز سے سمجھائے گا اس انداز سے اپنے بچوں کی امی کو تو نہیں نا سمجھائے گا اپنے بچوں کی امی کو جس انداز سے سمجھائے گا وہ اپنی امی کو تو اس انداز سے نہیں نا سمجھائے گا اپنے بیٹوں کو جس انداز سے سمجھائے گا اپنے والد کو تو اس انداز سے نہیں نا سمجھائے گا اسی طرح اگر اللہ نہ کرے کوئی شاگرد استاد کو دیکھ لے کے غلطی کر رہا تو کیا وہ اسی طرح سمجھائے گا جیسے اپنے کلاس فیلو کو سمجھاتا ہے سوال پیدا نہیں تو جس طرح مراتب الگ الگ ہیں درجے لوگوں کے الگ الگ ہے تو بتانے کا انداز بھی لوگوں کو آپ کا الگ ہوگا آج ماشاء اللہ سلسلے میں آپ کا بھی انداز مدینہ مدینہ الگ جا رہا ہے اور بیٹھا ہوا تھا میں نگانشور آج نا آپ کے چہرے پہ ماشاء اللہ ایک بولے یہ چہرے پہ ایک آپ کا ایک انداز میں مسکراہٹ ہی نہیں آ رہی اب آئے نا تو اب تھوڑا سا دل کھلا بھی تو اور سیگمنٹ وغیرہ بھی ہیں اور ناظرین بھی ہمارے ساتھ یہ مدری پھول ہے ہم ہر آنے والے سے اپنے طور پر ایک تو باندھ لیتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے وہ گھر سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا وہ کس طرح مطلب کہ ہانپتا کانپتا ہوا پہنچا ہوگا لیکن ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اچھا اگر کوئی شخص آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا چہرہ بجھا ہوا ہے یا اس کے چہرے پر وہ وشاشت نہیں ہے تو ہم کہہ رہے ہیں یار لگتا ہے آج اس کا موڈ خراب ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا کہ اس کی طبیعت خراب ہو میری طبیعت صحیح ہے اللہ کا شکر ہے ہم یہ نہیں سوتے ہو سکتا کہ پیچھے کو اس کا معاملہ خراب ہو ٹھیک ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا پیچھے کو بےچارا کوئی ایسے پریشانی کا شکار ہوا ہوا ہو اور جو یہاں آیا ہو تو یہ ہو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کو دروازے میں آتے آتے ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی تکلیف ہو گئی ہو اس کو چوٹ لگ گئی ہو اور وہ اپنے درد کو چھپانے کے لیے کوئی تھوڑا سا مزاج میں تبدیلی لا رہا ہے ہم اس کوئی چیزوں کا تصور نہیں کریں گے ہم اپنی طور پر اگلے کے لیے لے لیں گے یار آج اس کا موڈ خراب تھا آتے ہی ایسا تھوڑی ہونا چاہیے ہمارے ہم ہر ایک سے اچھی کو رکھتے ہیں ہمارا مزاج اس کے بارے میں اچھا اور حسن زن اچھا ہونا چاہیے گمان اچھا ہوں. اس کی ہم کو نہیں رکھتے تو یہ بھی درست نہیں ہے اچھا ہمارا صفائی کا موضوع ہے تو ایک چیز تو یہ کہ ہر کوئی اپنے تہیں, ہر کوئی کہ یا اکثر کے اپنے اپنے تو کوشش کرتے ہوں گے یا سمجھتے ہوں گے کہ بھائی میں صفائی کا خیال رکھتا ہوں تو اس کو چیک کیسے کیا جائے کہ واقعی میں ہم پاس ہیں اس چیز میں یا نہیں کہ ہم جو भाँ صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں وہ اس معیار کی ہے بھی یا نہیں دوسری بات یہ آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ صفائی میں یہ کریں یہ کریں یہ کریں اب اس چیز میں کیا آپ کی مالی آسودگی جو ہوتی ہے آپ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا اور جب وہ میٹر کرتا ہے تو پھر کچھ تو ریلیف دینی چاہیے چھوٹی موٹی چیز دیکھیں بابو اے اپنے مہاروج بھائی کپڑے دھونے کے لیے تو گریب آدمی بھی, بھی کپڑے دھو لیتا ہے جی اب کپڑے دھونے کے لیے مہنگے پاؤڈر کا استعمال ضروری تو نہیں ہے ٹھیک ہے ہلکے وہ کپڑے دھونے کے سستے صابن سے بھی کپڑے دھول سکتے ہیں ٹھیک ہے کپڑے دھونے چاہیے پھر کپڑے دھونے کے بعد ان کپڑوں سے بدبو نہ آئے اس کا اہتمام بھی تو کیا جا سکتا ہے اس کو صحیح دھوپ دیں گے تو انشاءاللہ اس کی بدبو بھی چلی جائے گی عموماً کپڑوں سے پانی دھلے ہوئے کپڑوں سے اس کا جو پانی وہ جو چوستا ہے نا کپڑا اس کی بھی اسمیل نکلتی ہے تو یہ چیزیں ہیں اب صفائی ستھرائی کے اپنا سٹینڈرڈ تو ہے ایک فطرت تقاضا فطری تقاضے ہیں صفائی ستھرائی کے کہ وہ اپنے بدن سے اپنے کپڑوں سے آنے والی بدبو کو پہچانے گا اب ایسا نہیں کہ اس کو اب یہاں اتنا بڑا دھبا ہے اچھا دبوں کی بھی الگ الگ قسم ہے ایک دبا سالن کا ایک ڈبا اتر کا ہے دونوں ڈبے ہیں مگر ایک سے بدبو آئے گی ایک سے خوشبو آئے, آئے گی اب میں اگر بہت شیشی نکال کے اس میں لگاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میرے یہاں کو دھبے ہو جائیں ٹھیک ہے تو وہ پڑ جائیں گے وہ نشان ہلکے پھلکے بعدوں کا پڑ جاتے ہیں اب اس نشان سے جو ہے نا وہ اتنی کراہت نہیں آئے گی ٹھیک ہے لیکن سالن اب یوں نکالا تو سیدھا وہ گیا یہ سالن کے اندر آپ کی تو آپ یہ دیکھیے کہ آستینیں آستن جیسا میل سن کر آپ نے دیکھا ہو کہ آستنیں چڑھا کر کھاتے ہیں تو یہ ایک مرشد کی ادا میں یہ حکمت ہم لے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر جیسا یہ آستین چڑھا لیتے ہیں تو اس سے آستین جو ہے نا وہ کھانے میں آلودہ ہونے سے بچ جاتی ہے تو اب جس کا صفائی کا ذہن ہوگا نا وہ اس کے لیے راستے نکل آئیں گے یہ ہوتا ہے جذبہ رہنمائی کرتا ہے یہ امل سنت کا ایک مدنی پھول ہے کچھ اپنا گھر تو صاف کر لیا دوسرے کے گھر کی مدنی پھول ہے اپنا گھر صاف کر لیا دوسرے کا کچھ بھی ہے مدنی ستھرائی کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ احساس ہے احساس نہیں ہمیں لوگوں کا ہمیں اپنی چیز ہم نے درست کر لی مثال کے طور پر لوگ جاتے تو اپنی گاڑی کھڑی کرتے تھے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ دوسروں کی گاڑیوں کا کیا بنے گا تو یہاں احساس کی بات اگر میری موٹیا کا یہاں احساس کی بات ہے کہ اس کو صفائی کا تو اس کا ذہن ہے مگر دوسروں کی تکلیف احساس نہیں ہے یہاں تو دوسروں کو اپنی تکلیف دور کر کے دوسروں کو تکلیف دینے والی بات ہے وہ بھی یہ نہیں کہ میں اس کو تکلیف دینا چاہتا ہوں احساس نہیں کہ اس کو تکلیف ہو جائے گی تو اس میں احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے پڑوسی آپ کے محلے والے آپ کے علاقے والے آپ کے بلڈنگ والے تکالیف میں جو ترکی کا بتایا کہ وہ تو ذاتی آپ نے بتایا تو یہ کیا معاشرے میں بھی آپ نے فیل کیا کہ وہاں سوسائٹی وائز بھی مطلب یہ سے کچھ توجہ ہے صفائی ستھرائی پر تو جو آپ کا یورپ کا بھی رہا نہیں باغبر کہتے کئی ممالک ایسے ہیں جس میں شروع سے ہی صفائی ستھرائی کی ایک نیشنل لیول پر تربیت کا سلسلہ رہتا ہے اور وہ ایک فیملی کا حصہ بن جاتا ہے تو باہر ہم جب بھی جیسے جہاں جہاں جانا ہوتا ہے تو اس میں کئی ممالک ایسے ہیں اب یو کے جائیں تو یورپ کے مقابلے میں کو یو کے میں صفائی زیادہ نظر آئے گی تو اچھا یورپ جائیں تو یورپ میں بھی الگ الگ ملکوں میں صفائی کے الگ الگ نیا ہیں ٹھیک تو یہ ایک نیشنل پرابلم بھی ہے اور نیشن پرابلم بھی ہے تو ہمیں کس ملک کی صفائی کو آئیڈیل بنانا چاہیے ہمیں کس ملک کی صفائی ہمیں اسلام و دین, دینا دین دینا دینا کی تعلیمات کو آئیڈیل بنانا چاہیے چونکہ بعد اوقات لوگ اپنے ملک کو یا اپنے اس کو صفائی صاف تو رکھ لیتے ہیں مگر ان کی صفائی بڑی آرٹیفیشل ہوتی ہے آئے وہ آئے اپنے اندر سے اور اپنے وجود میں بھی اور اپنی کئی چیزوں میں بھی گندگی رکھتے ہیں آرٹیفیشل کے تھرو آرٹیفیشیل سفائی لوگوں کو نظر آتی ہے لیکن اصل میں بیسیکلی طبیعتوں میں گندگی ہوتی ہے آئے آئے طبیعتوں میں گندگی ہوتی ہے اور مزاج میں گندگی ہوتی ہے آپ دیکھیے آج کل منہ سے بو آنے کا جو فیکٹر ہے نا وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ غذائیں اس کی جو مین وجہ ہیں وہ غذائیں جو آج کل جو باہر ملکوں میں یا یہاں جو بات ایسی غذائیں کھائی جاتی ہیں اور انداز ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے میدا برباد ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے اب لوگوں نے کیا کیا لوگوں نے میدے کی صفائی نہیں کی لوگوں نے منہ کو بدبو سے بچانے کے لیے اسپرے نکالے ٹیبلٹس نکالے ماؤتھ واش سوئٹس نکالی کہ یہ کھائیے تو یہ آپ کیوں ایسے ہی پیسٹ نکالے کہ ان چیزوں سے آپ کے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی اب بات میں نسواک کی طرف لاؤں گا کہ آپ نے کسی بھی پیسٹ کی ایڈورٹائزمنٹ میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ پیسٹ آپ کے منہ کے ساتھ آپ کے میدے کو بھی صحیح کرتا ہے ہاضمے کو درست کرتا ہے نہیں ہوگا کوئی بھی پیسٹ کی یہ ایڈورٹائزمنٹ میرے بدیچر کے نازر نے شاید نہیں سنی ہوگی کہ یہ پیسٹ آپ کے دانتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاضمے کو درست کرتا ہے اور آپ کے اندر کے بھی کسی معاملے کو درست کر سکتا ہے مسوا کے لیے یہ مدنی پھول موجود ہے کہ وہ منہ کی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کی صفائی کرتا ہے اور یہ اندر کی صفائی اصل میں آپ کے منہ کی صفائی کا سبب بنے جی کچھ شامل کرتے ہیں مدنی چینل کے نازی مدینہ پہلے سے ڈر گیا تھا جب نے پہلے ہی نکتا اٹھا تھا میں ڈر گیا تھا کیونکہ وہ پہلے بات ہو رہی تھی سلمان مائی نے کہا تھا اتکو فراستل منہ آپ کے بارے میں تو ابھی جب آپ نے بات اپنی شروع کی ہے نا تو مجھے وہی وہ ہو رہا تھا میں نے بولا تو جو کچھ میرے ساتھ فیلنگ ہوئی تھی کل اور آج میں نا تو وہ آپ نے جب حق ہاں کو بات کہنے کے انداز بیان کیے تو میرا ذہن وہاں چل رہا تھا میں جبھی جو ہے نا خاموشی سے دیکھتا تھا مسکرا آج تو لائف لائیو شارد آ رہی ہے الحمد للہ نہیں کوئی کوئی شک نہیں ہے یہ ہم مدنی مشورے میں تھے اچھا اچھا یہ وہ اچھا یہ دوسرا سیگمنٹ ہے تاریخ ہوگا نہیں ہم جی باپو ریلیز ہوئے باپو ریلیز کوئی مسئلہ نہیں باپو ریلیز ہو گئے تھے الحمد یہ اللہ تبارہ کی عطا ہوتی ہے اور بزرگان دین کی جو ہے وہ شفقت سے کرم نوازی سے یہ ملتا ہے مجھے یاد ہے اور بالکل میں مینشن کروں گا ہم مدنی مشورے میں تھے مدنی مذاکرے کے حوالے سے ربی ال شریف میں انشاءاللہ بڑی گرینڈ ٹرانسمیشن مدنی مذاکرے کی جو یہ آ رہی ہے اور اس پر نگرانی شدہ جہاں مدنی مشورہ لے رہے تھے اور مختلف جو ہے وہ اسٹائی بھائیوں میں کام جو وہ تقسیم ہو رہے تھے میں بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا مجھے کہا بھائی آپ کیا کریں گے تو میں ذہن میں سوچ رہا تھا کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے تو یوں میرے سے بات جلدی جلدی آگے گھومی بہرحال پھر کیا میں نے اپنے دل میں ایک بات سوچی ٹھیک ہے جب آپ دوبارہ ہمیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ اس میں کیا بولیں گے تو میں پھر بتاؤں گا جی میں یہ کروں گا اور آپ یقین مانیں میرے مدنی چلے کے ناظرین الحمدللہ جو میں دل میں لے کر بیٹھا ہوا تھا نگانے شروع نے مجھے کہا آپ،, آپ نے یہ کرنا تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے بزرگ جی جان لیتے جی نام دیا جاتا ہے اتفاق کو کرامت کا ہے مرضی کیمرہ مین بھی مدنی مزہ دینے کی عادت جی باپ کال ماشاء اللہ تو مدنی چھل کے نازی بھی ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں کیا بات کہنا چاہتے ہیں جی کچھ کال سیجیے الام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام تاریخ میں جب بھی کچھ کھاتا ہوں اور گر جاتا ہوں تو میرے کپڑے گند ہوتے تو وائٹ کپڑے کا کیسے خیال رکھے جی. مدنی من درست ہے کہ عموماً سفید کپڑے جو ہے نا اس میں دھبے زیادہ نظر آتے ہیں اصل یہ نہیں کہ وائٹ کپڑے زیادہ میلے ہوتے ہیں یہ ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں گھر میں بھی یہ ہے کہ عموماً گھر والے جو ہے نا وہ بچوں کو وائٹ کپڑے نہیں پہناتے سفید کپڑے اور کہتے یہ کہ یہ جلدی میلے ہو جاتے ہیں سفید کپڑے جلدی میلے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے سفید کپڑوں پر جلدی میل نظر آتا ہے کیا فرق ہے بھائی یہی چیز اگر آپ کے کاپ نے کالے کپڑے پہنے یا ڈارک ویلو کپڑا پہنا ہوا ہے اس پر سالن گرے گا تو نظر نہیں آئے گا وائٹ پہ نظر آ جائے گا سالن وہی ہے گرا بھی وہی ہے کوانٹٹی بھی وہی ہے لیکن اس پر نظر نہیں ہے کہ وائٹ پہ نظر آ جائے گا وائٹ اچھا اس لیے اچھا ہے کہ اس پہ چون کے میل کچیل جلدی اور واضح نظر آتا ہے لہذا اس کو دھونے اور اس کی صفائی کا خیال جب بھی جلدی آئے گا اور بیماری سے بچیں گے بہت رف اور ٹف استعمال ہوتا ہے ہوٹلوں کا ہوٹل جو لوگ رہتے ہیں رہائشی ہوٹل جو ہوتے ہیں آپ ون اسٹار ٹو اسٹار فور اسٹار فائیو اسٹار سیون اسٹار جتنے بھی اسٹار آپ لگاتے ہیں یا ہوٹل دیکھ لیں آپ کو بیڈ شیٹ وائٹ ملے گی پیلو کور وائٹ ملے گا, था था ملے گا آپ کو ٹوبل وائٹ ملے گا ہسپتال کے اندر آپ کو سارا وائٹ ملے گا ایون کے ڈاکٹر کے جو گوند ہوتے ہیں وہ وائٹ ہوتے ہیں اور ویسے میں اگر بتاؤں گا دنیا میں ڈیسینٹ لوگ جو ہے نا ڈیسنٹ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اور مطلب یہ بہت زیادہ نا وائٹ کلر کو پریفر کرتے ایون کہ جو لوگ سوٹ پہنتے ہیں نا وہ بھی میکسیمم نیچے جو شرٹ پہنتے ہیں نا وہ وائٹ کلر کی پہنتے ہیں تو وائٹ جو رنگ ہے نا سفید رنگ ایک تو یہ آنکھوں کو بڑا اچھا لگتا ہے تو اس کی سب سے بڑھ کر خصوصیت یہ ہے سفید رنگ کی کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا سب سے زیادہ پسندہ کلر تو سبز تھا آکا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدری مذاکر لیکن سفید رنگ کے بارے میں یہ اشارہ فرمایا کہ اپنے مردوں مردو کو کفن سفید سفید رنگ بھی حدیث پاک میں اس کا بھی اس کا مستقل باب ہے جس میں اسی مضمون کی جواب کر رہے, رہے جی تو یوں تو میری تمام اور والدین سے مدد جائے کہ اپنے بچوں کو مدنی منوں کو مدنی منوں مدنی منوں میں تو ہمارا اتنا رنگ کا وہ ہم نے نہیں رکھا مدنی منوں کو سفید کپڑے پہنانے کی عادت رکھیں یہ بہت زیادہ میلے کو کریں گے مگر آپ دھونے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کی عادت بنے گی مزید کال سی یعنی بڑھتے ہیں ان کی تحقیق چل جائے تحقیق لین تحقیق یہ پڑھا تھا کہ سفید رنگ جو ہے سفید رنگی آپ کے باطن کو بھی ستھرا کرتا ہے یعنی اس کا ایک نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ باطن بھی جو ہے وہ چمکدار اور اجلا رہنا چاہتا ہے کہ جیسے آپ جب سفید کپڑے پہنتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ کسی میلی جگہ پہ نہ بیٹھیں کوئی دھبا نہ لگے کوئی اس قسم کی چیز نہ ہو تو اس کا ایک نفسیاتی اور سائیکولوجیکلی جو اثر ہوتا ہے وہ آپ کے باطن پر بھی پڑتا ہے اور دین اسلام جو ہے وہ سفید کپڑے کو یا سفید کلر کو اس کی پسندیدگی آئی ہے تو اس کا کچھ آپ تصویر تصدیح کا کچھ نہیں آپ نے ماشاء درست بات فرمائی جی کوچ دیجیے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 عمران بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے تمام سلسلے ہی بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں اور عمران بھائی ایک بات جو آپ کرتے ہیں کہ بچوں کی امی کا اس طرح خیال کریں اور اس طرح کریں بچوں کی امی جو ہے نا عمران بھائی کا پروگرام دیکھ کے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ کب ہمارے متعلق کوئی بات کوئی ارشاد ہوگی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی اس سے کیا مرادیں گے یعنی بات ہیں اس حوالے سے مطلب وہ ایک میں جو میرے ذہن میں سوال تھا صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے بھی کہ مفتی عبد الفیٰ اعظم ارحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچیوں کو بھی صفائی ستھرائی کے ڈھنگ سکھاؤ اور اسی طرح مطلب جو ہے وہ تو میرے ذہن میں بھی یہ آ رہا تھا کہ کچھ اسلامی بہنوں کو بھی ان کا کی مطلب جو ہے رول ہے اس معاملے میں گھر کی صفائی میں ہمارے لباس کی صفائی میں دیگر مطلب بچوں کی مطلب صفائی کے حوالے سے جیسے آپ نے توجہ ابتدا میں دلائی کچن اور واش روم ان کے صفائی کا خیال رکھا جائے تو کچھ معدنی پھول ارشاد فرمائیے جسے اسلامی بہنیں میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی بہنوں میں صفائی ستھرائی کا مزاج ہوتا ہوگا ہوتا ہے اصل میں یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے ان کی تربیت پر کہ شروع سے ان کے والدین کی تربیت پر اب جیسے کہ یہ چھوٹی بچی ہے نا تو ایک تصور ہے کہ اگر یہ زندہ رہتی ہے بڑی ہو جاتی ہے اللہ سلامت رکھے تو کل کو مطلب بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو مجھے ابھی سے نا اس کی تربیت میں یہ بات زینشین رکھنی ہے کیونکہ کل اگر یہ آگے بڑھتی ہیں تو کل انہوں نے آ کر ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے معاشرے میں ان کا ایک بڑا کردار ہے اس کردار کے لیے تیار کرنا وہ ایک کام ہے جیسے عموماً ہم کہتے ہیں اشاق اشاقان رسول اشاقان صدیق اکبر یہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ اس بات کو جانا مطلب آپ کی تش نظر رہی کہ کل جا کر ابو بکر صدیق نے اسے امت کی کشتی کو سنبھالنا ہے آپ شروع سے ہی ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے رہے اور اس انداز سے ان کی تربیت فرمائی کہ اتنے کٹھن وقت میں کہاں عقائد ہو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مثال ظاہری ہوا اس کٹھن وقت میں جس مضبوطی کے ساتھ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سہارا دیا نا وہ, وہ انہی کا حصہ تھا وہ اپنی مثال آپ تھے تو شروع سے ایک تربیت ہوتی ہے ایک ٹاسک ہوتا ہے ٹارگٹ ہوتا ہے یہ تنظیم کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں نا ان کے لیے بھی ایک یہ مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہوتے ہیں نا یا آپ نے اگر کسی نے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دیا ہو ڈرائیونگ سکھاتے ہیں نا تو ڈرائیور ایسا نہیں ہے کہ وہ انسٹرکٹر جو یا جو ڈرائیونگ جو سکھا رہے ہوتے ہیں یہ گاڑی دیتے ہیں وہ بولتے تھے کہ چلاؤ پہلے اس کی تربیت کرتے ہیں پہلے اس کو تھیوری سکھاتے ہیں پھر اس کو تھوڑا سا اوپر اوپر سے بتاتے ہیں پھر پہلے خود اسٹیئرنگ پر بیٹھتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ پیسنجر سیٹ پہ بٹھاتے ہیں اور اس کو بتاتے کہ میں کس ٹائم میں کیا کر رہا ہوں اس کے بعد اسے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھاتے ہیں اور خود پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اب اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو اچھا وہ غلطیاں کرتا ہے تو انسپیکٹر اس کو ڈانٹتا نہیں ہے اس کو جھاڑتا نہیں ہے اس کو مارتا نہیں ہے बार बार اس کو پتا ہے کہ یہ سیکھنے کے مراحل کے اندر ہے اس کی تربیت کرتا ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے سکھاتا ہے حالانکہ وہ بعض اوقات گاڑی میں ٹھوک دیتا ہے مگر اس کو پتا ہے کہ ٹھوکنا تو کیونکہ یہ سیکھ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اللہ کرے گا ہمارے ذمے داروں نگرانوں کی یہ <coughs> بات سمجھ میں آ جائے امیر علیہ سنت نے اسی طرح اپنے اسلامی بھائیوں کی تربیت کر کے انہیں مبلک بنایا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ریڈی میڈ مل جائے ریڈی میڈ نہیں مل رہے اسلامی بھائی اسلامی بھائی ہمیشہ بنائے جاتے ہیں ان کی تربیت کی جاتی ہے ان کو سکھایا جاتا ہے اور سکھانے کے لیے ان کو گاڑی ان کے حوالے کر کے ایک طرف نہیں چلا لو چلا لو چلا لو وہ چلائے گا تھوڑی وہ گاڑی کا وہ کچھ پر بنا کر آپ کے ہاتھ میں دے دے گا اسی طرح کسی کے ہاتھ میں تنظیم کی ذمہ داریاں نہیں دے دی, دی جاتی ذمہ داریاں دینی ہیں ذمہ داریاں بہت زیادہ دینی کیونکہ کام مدنی کام بہت زیادہ ہے ہمارے پاس اسلامی بھائی بہت زیادہ ہیں ان کو ذمہ داریاں دیں لیکن ذمہ داریاں دینے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ رہیں वा, ایک वा, وقت تک ان کے ساتھ رہنا پڑے گا حتیٰ کہ میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں کہ اگر جیسے میں اگر اپنی ذات کی بات کروں نا ذات کی بات کروں تو 1999 سے آلموسٹ 1999 سے جو مجھے یاد پڑتا ہے یا ٹو تھاؤزنڈ سنت نے گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تربیت کا بیڑا اٹھایا کہ اس کو سدھارنا ہے ٹھیک ہے اور وہ لگے مجھے سدھارنے پر آج دو ہزار سولہ کی تاریخ ہے ستائیس ستائیس نومبر دو ہزار سولہ اور مدنی تاریخ ہے چھبیس چھ سفر اور مظفر چودہ سوتی سینتیس سے نہیں جری میں آج تک دی. یہ دعوی کرتا ہوں اور اس کو کوئی انکساری کو, کو, کیوں نہ انکساری اس کو لے آج تک وہ اپنے اس کام میں لگے ہوئے ہیں آج تک اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور بس اللہ مجھے سدھرنا نصیب فرما دے Allah. میری اصلاح اللہ فرما دے <coughs> اور یہ نکمہ ہو کام کا یارب اب تو لیکن میں فرض کروں یہ ہے. اسی طرح مرکزی میری سے شورا جب بنی شاید کوئی ایسا مدری مشورہ نہیں تھا جو میکسمم امیر سنت کی بارگاہ میں نہ ہوتا ہو. ابھی جی مجھے کل پرسوں تین دنوں پہلے اکبر مدنی کا سوتی پیغام آیا تو شاید آپ لوگوں کو مدری مشورہ ہوا ہوگا کہ وہ امیلے سنت نے جو آپ کو پرچیاں بھیجی ہیں جی وہ جی میں وہ فائل پڑھ رہا تھا اتنی پرچیاں ہیں میرے پاس مگر میں نے وہ اتنی, پرش اتنی, پرش اتنی, پرش اتنی, پرش اتنی پرش بہت ساری پرچیاں ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے, چھوٹے رکے ہیں یہ وہ وقت کی بات ہے جب واٹس سارا نہیں تھا تو اس پہ کئی پرچیاں ہوئی ہیں جو امارات سے امیر سنت دوسرے ملکوں سے میل سنت مجھے بھیجا کرتے تھے آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی میرے پاس باپا اصل میں میری ایک مزاج تھا کہ جس پر باپا کا کچھ لکھا بھی ہوا تھا نا عمران کو دے دو تو یہ رائٹنگ بھی میں سنبھال کر رکھتا ہوں لوگ تبرک سنبھال کے رکھتے ہیں نا جو پیر کی پیر کے ہاتھ کا لکھا وہ تبرک نہیں ہے میرے نام لکھا ہے میرا تو تبرک نہیں ہے اللہ اللہ اور میرے پاس اتنی بڑی بڑی دو فائلیں جس میں امیر سنت کی طا کرتا میلس ہیں وہ پہلے میں میل کے پرنٹ نکالتا تھا اور رکھتا تھا سب جو ہے دعوت اسلامی کا یہ سب تربیت کیا چیز ایک چیز چیز سمجھاتے تھے ایک چیز چیز بتاتے किस حتیٰ کہ کس ایل, کس مدنی کام کا کس طرح اعلان کرنا ہے یہ بھی لکھ کر دیتے تھے है, है, है. کیا کرنا ہے یہ بھی لکھ کر क्या تھے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے یہ بھی لکھ کر دیتے تھے اگر کوئی ایسا کھانا دیکھ لیتے تو یہ کھانا لوگوں کے درمیان کھانا چاہیے تھا نہیں کھانا چاہیے تھا, یہ بھی لکھ کر دیا کر ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے اب وہ سوال بھی درست ہے یا غلط ہے وہ بھی آپ ہی فرمائیں گے اور اس کا جواب ہے ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ امیر علیہ نے اتنی تربیت فرمائی اور آج بھی جو آپ کو ہم دیکھتے ہیں لائف میں بھی دیکھتے ہیں اور جب تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں بیانات ہوتے ہیں مدنی مشورے ہوتے ہیں جب بھی دیکھتے ہیں تو امیر اتنی تربیت فرما رہے ہیں اپنے پیروں کھڑے نہیں ہو آج تک اچھا یہ اس میں وہ شعر آتا ہے سوال تو ہے سنائیں پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم Allah. پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا میں کھڑا تو ہوں لیکن کسی کے سہارے پر کھڑا اور اگر وہ سہارا نہ ہو تو میں گر جاؤں اچھا وہ خاک کے میں کمال رکھا ہے مرشدی نے سنبھال رکھا ہے تربیت کی بات چل رہی ہے تو ہم یہ بھی ایک منظر ملاحدہ کر رہے ہیں کہ اور ہمارے جو پی سی آر میں اسلامی بیٹھے ہوں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں جیسے یہ مدنی منی ہے نا اب یہ آپ کے ساتھ سلسلوں میں آتی رہتی ہے لبھک میں ان کی بھی حاضری ہوتی ہے ابھی یہ کہ جسے اس کا شاید چائے کا دل چاہ رہا ہے کیا ہے تو آپ نے بڑھائی تو اسے بسکٹ ڈال کے کھانا شروع کر دیا اچھا یہ بیٹی رہتی ہے دو دو گھنٹے تک اور کوئی شرارت نہ یوں ورنہ عمر جو بچے ہیں گھروں میں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ ٹک نہیں بیٹھ سکتے اب یہ بیٹھی رہتی ہے کبھی ہم لوگوں کو دیکھتی ہے کبھی آپ کو دیکھتی ہے تو یہ ایسی کیا تربیت ہے آئی صاحب اس بارے میں کچھ پر ہے ان کا کیا اس میں میں تبصرہ کرتے ہوئے جچکوں گا اس لیے کہ اس میں بھی بہت اوقات بچوں کے حوالے سے جیسے کوئی کہہ دے کہ ایکسٹ جنرل کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں جیسے میں ابھی تبصرہ نہیں کہہ رہا کوئی کہہ دے یہ نا یہ آپ لوگوں کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے گھر میں آؤں تو پتا چلے کہ یہ کیا حل کرتی ہے اب یہ میں نے بچے کی کمزوری بیان کی ہے, न... ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جیسے میں والد ہوں تو مجھے نہ برا لگے کہ میں بول لگ اس کی ماں کو برا لگ جائے گا یہ کیا بول رہے گھر والوں کو برا لگ جائے گا یہ کیا بول رہے تو ایسا نارمل ہے مطلب بچے عموماً ایک منٹ الحمدللہ للہ و جل نگان شدہ تو بات کہہ گئے لیکن ہم نے دیکھا ہے یہ سمیا تاریہ مدنی منی کا انداز کہ جو ہے وہ کھانا نگان شدہ کے ساتھ جب وہ کھا رہے تھے تو یہ بھی تھیں اور میں بھی پہنچا تو مجھے بھی نگان شدہ نے ساتھ بٹھایا تو ماشاء اللہ واقعی بڑا زبردست انداز ہے اور یہ امیر اسنت کی عطا کردہ سوچ ہے کہ ہمارے ملکین داسلامی جس طرح سب کو مدنی پل باہر بھی عطا تافر ہمارے گھر پہ بھی سلسلہ ہوتا ہے رکن شرا حاج یہ حضرت تاری پر تھے اپنے کھلے انکس کہتے, کہتے کہتے کہ حوالے سے تو رکن شرا کے ساتھ ہم نے ایک ناشتہ کیا ان کا بیٹا بھی تھا وہ بھی باقاعدہ سنت کے مطابق وہ بیٹھا مٹی کے برتن سے اور سنت کے مطابق کھانا کھا رہا ہے یا واجد بھی کہہ رہا ہے اور الحمد یہ فیضان ہے میر سنت کا اللہ ہم سب کچھ گیا ماشاء اللہ یہ کرایہ الحمد الحمدللہ یہ ایسی جس کو کہتے ہیں کہ وہ مستی خور اور بالکل وہ بیزار کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ مزاج نہیں ہے آنے سے پہلے کہیں لے کر جا رہے ہیں جملہ کہتے ہیں کوئی خاص بیٹا نہیں نہیں کچھ نہیں بات کر لیا کرے آپ اس سے بھی کچھ بات کرتا کہ کیمرے کے سامنے یہ سخت میں آ جاتی ہے باقی گھر میں یہ جو بولواؤ یہ بول دیتی ہے اور ترکیب بنتی ہیں لیکن یہاں سب کے سامنے نا میرے سنر کو دعوت بھی دے لیتی ہیں یہ ہمارے گھر جی پہ جی جی جی ناراض لگ مجھے اڈا اچھی لگتی ہے مطلب لوگوں کے درمیان حیا آنی چاہیے ایک حیا ایک بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے ڈر خوف اس طرح کی چیزیں بعض تو بعض یہ اس میں باس پہلو اچھے ہیں باس پہلو تھوڑے سے کمزور بھی ہوتے ماشاء اللہ یہ کالس بھی شامل ہوئی ہیں Uh, اور اس پر مدنی پھول بھی جاری ساری ہیں بہت پیارا مدنی گلسہ ہے آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر کوئی سوال بھی کرتے ہیں حضور سے انشاءاللہ. جی وہ مدنی گلستہ جو تاثرات کا مدنی گلسہ ہے اچھا اس سے پہلے وہ تصویر عابد باپو نے دکھانی باپو جی ٹھیک ہے آپ لے کے چلو میں لے کے چلوں یہ تصویر ہے ہمارے پاس ایک وہ دکھاتے ہیں گرانے شورا کو جی بتائیے جی کیا تصویر ہے اور کس انداز میں دکھانی ہے اسکرین پر لے کر آئے لب میں حاضر ہوں سبحان اللہ تصویر یہ کھل گیا جی ادھر سے کھلا ہے کھلا ہے جی ہاں کی طرف کا کونا کھلا ہے تو ہے تو بتا دیں ناظرین کو کہ یہ ہے کیا یہ جگہ کی تصویر ہے بہرحال سوالات میں پوچھیں گے کیا کسوٹی ہے یہ کسوٹی کسوٹی نے کیا نا چلنے یہ ایک جگہ ہے ایک جگہ ہے یہاں پر جا چکے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی آپ یہاں پر جی کچھ اس کا بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ کیا بھائی ایک دیکھیے جگہ ہے ایک پکچر ہے اس جگہ پر آپ جا چکے ہیں اور آپ کی جانی پہچانی وہ جگہ ہے وہ کیا جگہ ہے سارے ہنٹ ابھی پہلے آپ کہہ رہے تھے خود چلاؤ ابھی آپ سارے ہنٹ ابھی جی دوسرا اشارہ لیں گے ابھی بتا رہے ہیں اس کو نہیں جتنے بھی اشارے سارے دے دو نا ایک ایک ایک اور دیں جی اشارہ اگلا اشارہ دیں گے جی. <laughs> دیکھتے کتنے اشارہ تصویر <laughs> مزید کھول رہے ہاں سب سب جالیاں دونوں طرف گرل لب بھائی میں آج جائیاں تو گر لگے جی جی گرل کہاں ہے کس مقام کی ہے کچھ ہے جن میں پتا نہیں کھلے گا تو پتہ چلے گا آپ بھوجیں گے آپ جی کھل بھی جائے گا تو گیا تھوڑا سا ایسا دکھایا تو جا رہا ہے نا کلوز میں سے نہیں بڑا حصہ تو نظر آ رہا ہے دیوار دیکھ کیا چلے گا تیسرا اشارہ تیسرا اشارہ اور تھوڑا کھول دیں تصویر کو یہ اب تو ساری تصویر کھل گئی ہے جی بتا دیں نہیں بیک گراؤنڈ میں کچھ نظر آ رہا ہے نظر کہاں پر ہے کیا ہے آپ ہیں یا نہیں ہیں آپ اور آپ کی یادیں ہیں یہ بھی ہند بھی دے رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے کی ہیں ہمارے ساتھوں ساتھ بتا بھی رہے ہیں آپ بھی شامل حال ہے بالکل میرا ذہن نہیں جا رہا نہیں جا رہا اے لوگ مشکل آتے اگلا نہیں مشکل کیا ہے جی جامعہ مسجد مشک کا شرکی مینارا لا رہا ہے ہم بھی منارہ سوچ رہے تھے لیکن وہ مینارا نہیں اب لکھا ہوا ہے منارہ بندے نے ہم بھی ایک منارہ پوچھیں گے آپ سے ان جی اگلا اشارہ تین اشارے ہو چکے ہیں نگرانی شروع ابھی تک نہیں پہنچے اور اب چوہتا اشارہ یہ تو میں سمجھ گیا گریلو گریل کے پیچھے کوئی چیز ہے بتا دو یار کیا ہے کیوں میرے اس میں تھوڑے لمبے بولتا ہوں پوری تصویر دکھا دے یہ یہ اب کچھ آیا یہ کون سی جگہ ہے یہ گریل اور اس کے پیچھے تین پلر بھی ہیں اور کچھ نی, دی میں بالکل نہیں پہنچ پا رہا ہوں جی حقیقت ہے میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں تھوڑا آپ کا واسطہ رہا ہے ویسے نہیں رہا ہوگا تو کچھ نہ کچھ واسطہ بنانا ہی بتائیں باپو شریف باپو بتائیں گے باپو کو دی گئی تھی چلیں کچھ کاروبار کے اعتبار سے بھی کچھ رہا ہے آپ کا تعلق یہاں سے اب دوبارہ دکھائیں دکھائیں جی دوبارہ دکھا رہے ہیں سکتے آپ تو اشارہ ملا ہے شاید کوئی مکتب ہے اور وہ بند ہو چکا ہے اندر کرسی ہے شاید ٹیبل رکھی ہوئی ہے اور شیشے کا دروازہ ہے پھر جو ہے گریل لگی ہوئی ہے جی چلے آپ تب تک سوچیں ہم تاثرات نہیں نہیں کیوں ایسا کر دو بتا دو کیا میں آگے بڑھتا ہوں نہیں کوئی نہیں واقعی نہیں مجھے یاد آ رہا چلے ہم تاثرات چلاتے ہیں اس کے بعد بتاتے ہیں چلو ٹھیک آپ خود ہی بتائیں گے تاثرات کے بعد جی ٹھیک ہے جی چلائیں جی تاثرات جی عمران نگرانی شورا دس سے بارہ سال پہلے اس مارکیٹ میں ان کی دکان ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت مزہ آتا تھا الحمد مال ابھی ان کے گودام پہ اترتا نہیں تھا اور لوگ لائن لگا کے بیٹھے ہوتے تھے داغے والا ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے گارمنٹس والا ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے پہلے سے ہی تیار مال آئے گا اترے گا اور ہم لیں گے مارکیٹ میں ہم تقریباً اکیس سال ہو گئے مجھے کام کرتے لیکن جو کام ہم نے کے کیا وہ ہمیشہ یاد رہا جب بھی ان سے کام کیا تو الحمدللہ للہ فرماتے رہتے تھے کہ اس طرح سے کام کر لیجئے اس طرح سے مطلب ڈیلنگ ہونی چاہیے مطلب کوئی مال خراب نکل آتا تھا تو اس میں بھی وہ کبھی منع نہیں تھی کہ میں واپس نہیں لوں گا یا ایسا کوئی معاملہ یا ہم نے کسی چیز کا بیانہ دے دیا تو بیانہ کھا جانا مطلب یہ انہوں نے ہمیں سکھائی ہی ہیں سب چیزیں اخلاق کی بات تو ان پر ختم ہے ماشاء ان کا اخلاق ان کا بات کرنے کا انداز ابھی ہم گھسے ہی ہیں تو وہ مسکراتے دیکھتے تھے تو بندہ وہی ڈھیر ہو جاتا تھا ہم سیکھا کرتے تھے آئی صاحب سے کبھی کسی کی پارٹنر شپ ختم ہو جائے تو وہ جاتے تھے صاحب صاحب کے پاس کہ اس طرح ہو رہا ہے تو صاحب اس کو تلقین کرتے تھے کہ اب تک تو جو ہوا ہوا سو اب جو ہے نا وہ غیبتوں کا اور بوتانوں کا دور شروع ہو جائے گا تو اس میں احتیاط کرنی ہے کہ جو ہوا اس کو پچھلے والے کو بھولنا پڑے گا آپ کو کبھی ہمیں کسی قسم کی پیسے دینے میں کوئی پرابلم ہوتی تھی ہم انہیں کہ حضرت اس طرح ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دے دیجیے گا ایسا ہو جاتا تھا ان کی شخصیت سے متاثر رہا ہوں کاروبار تو ان سے نہیں ہوا لیکن یہ کہ ان سے تاثر ان کا بڑا ہمیشہ اچھا میں نے محسوس کیا چار پانچ سال پہلے ایک سلسلہ چلا جب تاجروں کو بلایا گیا کہ آپ آئیے تو اس سلسلے کا ایک پرومو مدنی چینل پہ چلا کہ بھائی تجارت میں اتنا نقصان کیوں ہو رہا ہے تجارت اتنا نقصان میں کیوں ہیں اور بہت سارے اس میں پرومو میں وہ چلائے گئے تو نگران شورا بیان کریں گے آپ مدنی چینل پر تشریف لائیں گے ہمارے ذہن میں ایک وہ تھا کہ شاید نگران شورا وظاہب بتائیں گے کہ بھئی دیکھیں یہ وظاہب پڑھیں آپ کا کام آسان ہوگا جب ہم وہاں گئے تو مزہ ہی آ گیا نگران شورا نے کہا کہ یہ کام میں مسائل اس لیے کہ ہم کام شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں کر رہے انہوں نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا بلکہ انہوں نے کام کرنے کا طریقہ بتایا حاجی عمران سے متبانک گزارش کیا حزت دعا کر دیجیے گا اللہ تبار میری مغفرت فرما دے اور ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے چلا جاؤں اب تو پہنچ گئے ہاں یہ پہنچ گیا ہمیں ظاہر ہے کہ ہم کسی مارکیٹ کو تو یہاں مشہور نہیں کر سکتے یہ میرے کاروبار جب میں کرتا تھا یہ شاید ان دنوں کی باتیں ہیں کب تک کرتے کاروبار کرتا رہا ہوں ایک عرصے تک کرتا رہا ہوں اور مارکیٹ میں جاتا تھا فیکٹری تھی فیکٹری جاتا تھا یہ سارے کام کرتا رہا لیکن آپ سے پہلے ہاں کافی عرصہ تک کرتا تھا یہ بھی جمعے کی باتیں کر رہے ہیں تو میرے پاس یہ ذمہ داریاں تھیں مارکیٹوں میں تو یہ عارف بھائی ہیں بھائی اور بھی یہ ہیں ماشاء اللہ ہمارے اسلام بھائی تو ان سے بزنس رہتا تھا گارمنٹ ایسا ہمارا کام ایسا تھا ہمارا کام لیفٹ اوور کا ہوتا تھا اس میں مطلب کہ کٹا پھٹا میلا کچیلا جو بچے ہوئے مال ہوتے تھے عموما ہم وہ لیتے تھے اور بیچتے تھے فریش بھی ہوتے تھے تو اس میں کافی ہمارے یہاں جو ہے نا اس مارکیٹ کے اندر اور اس کام کے اندر برائیاں ہیں کافی برائیاں ہیں اور وہ ہے نا کہ وہ جو مال بیچے اور اس کا عیب نہ بتائے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو یہاں عیب چھپانے کی تحریک ہے یعنی یہ عیب بتائیں گے تو آپ کے مال کی ویلیو گر جائے گی یہاں وہ عیب والی چیزیں جو ہے نا وہ ڈال ڈلا کر یہ بیچی جاتی تھی کٹا پھٹا بیچ دیا جاتا تھا اور ریٹ بھی لگانے والے سوچ کر لگا دیتے کہ یار اب یہ بول رہا ہے دس فیصد خراب نکلے گا نکلنا پچیس تیس فیصد ہی خراب ہے تو وہ اتنی وہ اس مارکیٹ کے اندر اور اس کام کے اندر خرابیاں میں نے دیکھی ہیں تو ایسی صورت حال کے اندر پھر کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا یہ بتائیں یہاں انہوں نے ایک بات کہی کہ پیسوں کا اگر کبھی معاملہ ہوتا تھا وقت پر ادائیگی نہیں ہو پاتی تھی ہم آتے تھے کہتے تھے تو یہ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے کوئی آپ تو مہلت دے دیتے تھے تو کیا اس سے کبھی کوئی پیسے ڈوبے بھی ہوں گے آج تو لوگ کہتے ہیں کہ بے وقف ہے وہ جو ادھار لے کے واپس کر دے وہ بیوقوف اپنے بچے ہے ہی اصل میں وہ بیوقوف جو یہ باتیں کر رہا ہے ٹھیک ہے مجھے تو فائدہ ہی ہوا جیسے یہ کہتے تھے نا کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ عمران کے یہاں کا مال آتا ہے جی تو الحمدللہ مجھے میری مارکیٹ کے اندر یہ بات بتانے والے بتاتے تھے کہ آپ سے مال لے کر آج تک کبھی ہم نے نقصان نہیں کیا اللہ اور مجھے بھی پیچھے جو میرے ساتھ جو میرے سیٹ حضرات ہوتے تھے یا میرے جو پارٹنر ہوتے تھے یا میں جن کے ساتھ کام کرتا تھا ان کی طرف سے چونکہ میرے لیے گنجائش ہوتی تھی رعایتی ہوتی تھی تو میں چونکہ میرے لیے آسانیاں تھیں تو میں مارکیٹ میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے بھی نیت یہ تھی کہ ان کے لیے بھی آسانیاں ہوں اور نیت یہ تھی کہ یہ مجھ سے کام کر کے پھنس نہ جائے یعنی الحمد للہ العالمین اللہ ایسا میں کبھی یہ سوچ نہیں تھی کہ یار یہ مال یہ یوں ہے یار یہ نکل جائے بھلے یہ بعد میں اپنے دیکھتے رہیں گے نپٹتے رہیں گے ایسا نہیں تھا کہ حیابی آتی تھی یار کہ اگر آپ میری مارکیٹ میں بیٹھے ہیں میں نے آپ کو مال بیچا اور آپ پھنس گئے اور میرا دن رات آپ کے پاس آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سلمان بھائی سلام کر کے میں نکلوں گا تو میں آپ کا منہ دیکھوں گا مجھے دیکھ کر ایسا مطلب کہ منہ یوں کر لو گے کہ یار یہی وہ عمران ہے جس کی وجہ سے میرا اب سارے تو پیسے والے لوگ نہیں نہ ہوتے جو ہو بھی پیسے والے تو دھوکہ دینا کیسا تو ایسی کئی چیزیں ہم نے مارکیٹوں میں دیکھی ہیں اور میں یہی عرض کروں گا ہمارے اس کام کرنے والے ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ جو ہمارے اسلام بھائی تھے یہ بھی دیکھ رہے ہوں تو کبھی بھی دھوکہ نہ دیں سچ پر قائم رہیں اللہ تعالیٰ نے چاہ تو آپ کی چیزوں میں برکت ہوگی یعنی عموماً جب ہم اسٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں نا تو اسٹاک ٹیکنگ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کا مال آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے میری اسٹاک ٹیکنگ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے رہمت سے میرے مال میں برکت ہی آئی ہے سالانہ आ... <laughs> کبھی ہم اسٹاک ٹیکنگ کرتے تھے تو اور आ... وہ مال گنتی کرتے تھے کب کیا پودیشن برکت جیسے کہ میں یہ نکی کی دعوت دے رہا اس میں معذ اللہ اللہ مجھے محفوظ رکھے کہ اس طرح اپنے فضائل کی طرف مائل ہو جاؤں چونکہ تجارت میں مارکیٹ ہی میں بیٹھا ہوں اور برسوں بیٹھا رہا ہوں اور ذہن یہی تھا کہ مطلب کسی صورت ہم سے جھوٹ غلط بیانی اور شرط لگانے والی چیزیں تو ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے مال بیچا سلمان بھائی جی اور مال بیچا تو مجھ سے غلطی ہو گئی صحیح اور میں نے کہا یار یہ لو لیکن یار اس مال کو یوں نہیں کرنا اس حد تک اور اس کو مال چاہیے تھا میں نے دے دیا لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا کے یہ جو میں نے شرط لگائی جو شرط لگائی تھی وہ شرط باطل تھی اور بے باطل کرتی ہے وہ تو چند مہی تھوڑے عرصہ کے بعد میں نے وہ ایک پارٹی تھی میں نے ان کو مارکیٹ میں بیٹھے تھے دکان میں تو میں نے عرض کی کہ یار میرے سے بھول ہو گئی ہے کیا ہوا کہ اس طرح میں نے آپ کو مال دیا اور میں نے یہ شرط لگائی ہے اب یہ شرط جو ہے نا یہ باطل ہے جیسے بے باطل ہوتی ہے تو اب اس کو نہ شرط باتی نہ بے باطل اس کو یہ باطل کچھ اس کو اس کو پتا ہی کچھ نہیں تھا وہ بےچارا اس کو اس چیزوں کے بارے میں نہیں ہے زیادہ میں نے اس کو مسئلہ سمجھایا وہ مسئلہ سمجھنے کے بعد مجھے اس کا انداز والا پیارا لگا بڑا بولا بالا انداز بہت مطلب ٹھیک ٹھاک بڑی پارٹی اور میچور آدمی ہے اس کا انداز مجھے بہت بھلا لگا بولا یار بھائی یہ موٹی بات ہماری سمجھ میں یار یہ بتانا کرنا کیا ہے یار تو میں نے کہا اس کو یوں کرو بے فسٹ کرو اور ایسا کر کے ایک نیا سودا کرتا آپ کو لینا تو ٹھیک ہے نہ لینا تو ٹھیک ہے یوں کر کرا کر ایک نیا سودا کیا یہ سب کیا تو کرا کر بیٹا اب مجھے دوبارہ بھول پڑھ اچھا اب ہو گیا اس کو یہ بھی نہیں اتنا اندازہ کہ یہ میں نے جو سائیکل گھمایا پورا یہ ہے کیا لیکن وہ کرتا گیا ساتھ چلتا گیا اور تھوڑا سمجھتا بھی گیا ایسا نہیں تھا مامانی تھا بالکل تو پھر بولا یار ہو گیا ہو گیا اب اب سودا صحیح ہو گیا اب تم کو واپس کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے نہیں واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں یوں کر دو میں نے کہا یار اب یوں کر دو اور مجھے معاف بھی کر دو میرے سے بھول ہو گئی تھی تو یہ ہے مارکیٹ اچھا ماشاءاللہ جیسے کہ آپ کا ایک انداز ہے اور اسلام بھائی نے آپ کے لیے دعا کا بھی کہا ہے کہ ہمارے عارف بھائی ہیں مجھے خود ذاتی طور پہ یہ بہت اچھے انسان ہے ذاتی طور پہ میں ان کو جانتا ہوں اچھے انسان ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ان کے سب کی اللہ میری بھی مغفرت کرے اور ان کے گھر بار پر بھی اللہ رحمت کی جیسے کہ آپ جیسی شخصیتیں کہیں جاتے ہیں تو جیسے کاروبار وغیرہ میں بھی یہ وہ لوگ جنہوں نے مارکیٹ میں میرا ساتھ دیا ماشاء جب میں کام کرنے کے لیے مارکیٹ میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا میں بہت نیا تھا یہ لوگ بہت پرانے تھے یہ بہت تجربے کا لوگ تھے جس انداز سے انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے نا بہت کم لوگ یعنی سگا بھائی بھی ساتھ نہ دے ایسا مبالکہ کر رہا ہوں اپنی دکان کا تمام تجربہ کام ایون کہ اپنے گھاگ اپنی پارٹیاں لالا کا میرے پاس بٹھاتے تھے اور مجھے انہوں نے کام کرنا سکھایا تھا میں بالکل اس بات کا اظہار کرنا میں اس طرح بھی آنا چاہ تھا جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دعا کیا بھی کہہ رہے ہیں تو لوگ دم کا بھی کہتے ہوں کہ دم کرتے ہیں دم کر دیں تو آپ ایسا کیا پڑھ کے دم کرتے ہیں ذرا کچھ دم کے بارے میں پتا چلے آپ کی دم کا کیا ہوتا ہے بابو مطلب کہ بہت ساری چیزیں کبھی کون سی چیز میں یاد آ جاتی ہے جیسے دم میں یاد آ جاتا ہے کبھی کوئی قرآن سور فاتحہ پوری پڑنا یاد آ جاتا ہے کبھی یوں تو یہ مختلف اوقات ہوتے ہیں مختلف انداز ہوتے ہیں دم کرنے کا آپ اس میں دعوت کے پہلو کو بھی مطلب ٹریڈ وغیرہ جو آپ بے فرمارے تو بے کو بھی تھوڑا سا بتا دیں بے کا مطلب خرید و فروخت خرید اس میں اس پہلو کو بھی مطلب وہ دیکھے میرا ماننا کہ دعوت اسلامی والا ہر جگہ دعوت اسلامی والا ہے سبحان اللہ ہمارے بعض ہو سکتا ہے اسلامی بھائی یہ سمجھتے ہوں کہ میں دعوت اسلامی والا دو گھنٹے کا علاقے میں ہوں مارکیٹ میں میری جو مرضی ہے میں کروں ایسا نہیں ہے مبلک ہر جگہ مبلک ہے دعوت اسلامی والا ہر جگہ دعوت اسلامی سبحان اللہ والا ہے سبحان اللہ اس کو مارکیٹ میں رہ کر بھی اپنی بھی اور دعوت اسلامی کی عزت کو بھی بچانا ہے ماشاء اس نے گھر میں ایون کہ وہ بیوی بچوں کے درمیان بھی دعوت اسلامی والا ہے اس نے اپنی بیوی بچوں کو بھی یہ زبان نہیں دینی ہے کہ یہ آپ باہر تو کچھ اور اندر کچھ اور ہو اللہ محفوظ بڑے بڑے پیارے تنظیم تنظیم کے اخلاقی تقاضا ہے تنظیم نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے اخلاقی تقاضا ہے کہ میں باہر کچھ اور ہوں گھر میں کچھ اور ہوں مارکیٹ میں کچھ اور جب کاروبار آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے کال پر نظر رکھیں باپو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے مت کھانا یہ دیکھو کہ وہ مارکیٹ میں کہتا ہے یہ جو بازار میں نا بازار میں بازار میں بندے کی پہچان ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے پیسہ جا رہا ہے یعنی اچھے اچھے لوگ جب کاروبار کے اندر جب وہ پھنس ہوتے ہیں نا تو ان کے بیچاروں کا کئی تکوے اور کئی مطلب کہ وہ عہد و پیما جو نا وہ بے کو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس میں مارکیٹ میں رہ کر جمے رہنا اور اپنی مطلب کہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ رہتے ہوئے نکل جانا کیونکہ یہ بات جنگل ہے تیجار آپ میں سے جن جن کو تجارت کا تجربہ ہے مارکیٹ کا تجربہ ہے اور میں بابول مدینہ کراچی کے جس کو ہارٹ آف سٹی کے میں بہت مین علاقے کی مین جگہ پر مین مارکیٹ کے اندر بیٹھ کر الحمدللہ مجھے کام کرنے کا تجربہ ہے ایون میں نے کئی کاروبار کیے ہیں میں نے ایک کام نہیں کیا میں نے کئی کاروبار کیے ہیں لیکن موسٹلی میرا جو کاروبار رہا ہے نا وہ کپڑے سے متعلق رہا ہے دھاگے سے متعلق رہا ہے کوٹن سے متعلق رہی ہوں سمجھے اللہ پاکر احمد فرمائے ماشاء اللہ اس ہمارے بھی سیکھنے کے لیے بات ہے اپنا ظاہر و بات ایک جیسا رکھنا چاہیے اور اچھا رکھنا چاہیے آپ کی کال ہے پانچ کالز کو ایک ساتھ شامل کرتے ہیں پھر معلوم کی جانب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں احمد کے بارے میں میرا سوال ہے آپ روزہ میں کتنے گھنٹے سوتے ہیں اور میری یہ فرمائش پوری کر دی کہ آپ کو جو نات پسند ہو وہ سنا دیجیے السلام علیکم و تھوڑا جلدی جلتے چلتے رہے مجھے میں میرے سونے کے اپنے اپنے الگ الگ ٹائمنگ ہے کبھی پانچ گھنٹے کبھی چھ گھنٹے کبھی سات گھنٹے کبھی اس سے کم و بیش اتنا نہیں ہوتا تو جی جیسی وہ ہوتا ہے اس کے حساب سے سونے کا جدول بن جاتا ہے کبھی وقت بولتا ہے کبھی جدول اس طرح کا ہوتا ہے کہ رات کو سونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ فجر کے بعد کا جدول ہوتا ہے تو بعدوں کا ایسا ہوتا ہے کہ فجر کے بعد تھوڑا لیٹ سونا ہوتا ہے تو یہ سونے کے ٹائمنگ جو ہے نا وہ میرے اتنے زیادہ اسٹیبل نہیں ہے آج کتنے گھنٹے سو کر ہو کچھ سب گھر کے اندر کی بات ہے آج میرے چھ گھنٹے تقریبا تقریباً جو دیں جو آپ کو پسند ہو تو بہت پسند ہے ان کے سوال سنتے ہی جو شیر ذہن میں آیا میں وہ سنا دیتا ہوں رسمت نہ کس طرح ہو گناہ کی طرف رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف دار کی طرف جی میرا نشرا کی وارگاہ میں میری عرض یہ ہے کہ آپ کے کتنے بچے اور بچیاں ہیں اور آپ اپنے بچے بچیوں کو کس طرح کی تعلیم دلوا رہے ہیں میرا یہ پوچھنا اس لیے ہے کہ دور حاضر میں مذہبی طبقے کا کی ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف نہیں ڈالتے دنیاوی اسکولی تعلیم کی طرف زیادہ رجحان ہے ان کا تو میرے الحمدللہ رب المین چار میری بیٹیاں ہیں اور دو میرے بیٹے ہیں آ, ایک بیٹا ہے جس کا اپنا ایک بیٹا ہے تو وہ دونوں کام کاج میں کاروبار میں مصروف ہیں ایک تو مدنی چینل میں ہی کام کرتے ہیں اور ایک دوسرا اپنا ذاتی کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کی بھی عنقریب اللہ نے چاہتے شادی کی ترکیب بنے گی اللہ نے چاہتے تو دو بیٹے میرے بڑے ہیں اور ایک اور بیٹی ہے اس کا بھی بیٹا ہے تو اب رہی بات تعلیم کی تو یہ جو سمیہ بھائی بیٹھی ہوئی ہے میرے ساتھ یہ دار المدینہ میں پڑھتی ہیں ایک اور بیٹی ہے وہ بھی دارالمدینہ میں پڑھتی ہے اور میری ایک بیٹی ہے وہ جامع المدینہ میں تیسرے درجے میں پڑھ رہی ہیں کے ایس ایم ایس بھی آیا ہے کہ مدنی منی سے فرما دیں کہ وہ کچھ فرما دے یا کم از کم نعرے ہی لگا دے فرما دیا دنیا کی تعلیم تو موجودہ دور میں جو تعلیمی نظام اور تعلیمی طریقہ کار ہے اس سے چونکہ اطمینان نہیں ہے جیسا میں نے اپنے بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم کا کوئی خاص انتخاب یا خاص اس میں میرا ذہن نہیں ہے مگر نارمل دار المدینہ اللہ نے جیسے مدنی چینل نصیب کر دیا تو گھر میں ٹی وی آ گیا اس نصیب ہو گیا تو تعلیمی نظام پر ایک تسلی ہو گئی کہ ان یہ مدنی ماحول میں اور مدنی انداز میں پڑھیں گے بچے محشان یہ محشان ہے محشان جی تیسری کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حاجی مشتاق تاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کا کتنا وقت گزرا شورا کے بننے سے پہلے بھی ہمارا تعلق رہا کیونکہ وہ کنزول من مسجد میں امامت کرتے تھے اور میرا وہ علاقہ تھا سید رکمان باپو مداضی العالی علی ہمارے اللہ نگران تھے تو قنزول ایمان میں جانا ہوتا تھا ان کے مکتب میں جانا ہوتا تھا تو یوں حاجی مشتاق رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے وابستہ کی تو شورا کے بننے سے پہلے بھی کسی حد تک ملنا جلنے سے رابطہ ہمارے ساتھ ہم تھے تو اس حوالے سے رہی مگر پھر یہ کہ وہ جب نگران شورا بنے تو نگران شورا بننے کے بعد جب تک وہ باقاعد حیات رہے تقریباً دو سال کے آس پاس دو سال تو اس وقت تک ان سے بڑا قریبی تعلق رہا گھر پر آنا جانا رہتا تھا ان سے ملنا جلنا رہتا تھا مزید مشورے رہتے تھے ان کے ساتھ امیر سنت کی بارگاہ میں جو ان کے ساتھ جو حاضریوں کا انداز تھا ظاہر کہ یہ بہت پرانے اور سینئر ہمارے اسلامی بھائی تھے تجربہ کار اسلامی بھائی تھے پھر غیر متنازع ہمارے اسلامی بھائی تھے اور خوش اخلاق اسلامی بھائی سبحان تھے اللہ تو ان کے اندر غصہ آنے کا وص نہ ہونے کے برابر تھا تو بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم ان سے سیکھتے تھے تو اس طرح ان کے ساتھ تعلق ہمارا قائم رہا ایک ایس ایم ایس بھی آیا آپ کے لیے سلام کے بات کہتے ہیں نگران شورک سلام نگرانی شورخ کی بارگاہ عرض ہے کہ آپ کو کبھی غصہ آیا ہے آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں نہیں غصہ آتا ہے لیکن غصے پر قابو پانے کی تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہے ماشاءاللہ ماشاء اللہ بھی ہوں گی میسجز بھی ہوں گے اگلے مرحلے کی طرف بھی آ جاتے ہیں کالز کی باری پھر آ جائے گی مدنی کسوٹی کی طرف آ جائے گی آج کو چل جائے گا مدنی کسوٹی سے نکل جاؤں گا ایک ایسے میسج شاید کسی مدنی منی نے کیا ہے اس کو ضرور اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں جہاں نگرانی شورا ماشاءاللہ شاہ آپ کی شہزادی اپنے باپا کے ساتھ بیٹھے بہت پیاری لگ رہی ہے مجھے میرے بابا کی یاد آ گئی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی میرے والد صاحب کی بے حساب مقفرت فرمائے آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر دیر قائم ادائیں میرے والد کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کے والدین کی مغفرت کریں اور جن کے والد صاحب یا والدہ دنیا سے رخصت گئے اللہ ان کے بے حساب مغفرت فرمائے اور گری کے رحمت کرے اللہ تعالی آپ کو بھی صبر عطا کرے اور اللہ تعالی آپ کو آپ کے صبر پر اجر بھی عطا فرمائیں بدنی کسوٹی مدنی کسوٹی چلے जी. جی کیا کرنا ہے بدنی کسوٹی مدنی کسوٹی کرنی ہے جیسے عام ہوتی ہے ہی تو اس میں بات ہے ہی گیارہ سو آپ لوگ مختلف چیزیں لاتے ہیں نا جی جی جی تو مدنی کسوٹی کے علاوہ بھی تو کچھ لا سکتے ہیں آپ کوئی نہیں چیزیں آپ ہر دفعہ ایک ہی چیز آ رہے تو مدیز نازی نہیں کہیں گے یا جب تو مارکیٹ پہنچیں گے انشاءاللہ شاء آپ کا دل بھاگ بھاگ ہو جائے گا مدینہ مدینہ اگر پہنچے گا ان شاء اللہ اگر نہیں اتنا پہنچیں گے شروع بتائیں گے ہم بتائیں گے جو ہے نا یہ اسی کے آدھی طرف بتا ہی دیتے ہیں آپ نہیں بتا رہے وہ کر رہے ہیں سلمانو میں بھی چل رہا ہے تب تو بیٹھے ہی آپ کو پھنسانے کے لیے کہاں ہٹاؤ اس کو یہ جملہ تھا کے لیے میں نے کہا اس نا نا نا جی مجھے میں جنا بالکل کمیٹیاں کے لیے نہیں کہا میں نے پرومو دیکھیں دوبارہ سب تک کے لیے جان کر وہ پرومو دیکھیں آپ مندی کی چھوٹی کی طرف آ جائیں جی اگر ہماری گفتگو کے دوران کچھ ہے کہ نا ہی کی طرف کوئی صورت بنتی ہے تو آپ کو آپ کو کیا ایسا ہے نا ہم چار ہیں اگر ہم میں سے کوئی ایک کسی غلط ٹریک پہ جا رہا ہوتا ہے تو دوسرا توجہ دلا ہے مطلب میری اگر اسلح کی طرف کوئی جا رہا ہوگا تو غلط کا جو ہے جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہی ہے کہ ہماری طرف سے سوال ہوگا اور آپ کی طرف سے لب ہوگا ٹھیک ہے اللہ اللہ اللہ گیارہ سوالات ہوں گے بارہویں میں آپ نے جو ہے نام بتانا ہے سر بھی گھڑی پچیس سیکنڈ کا وقت ہے پہلا سوال پہلا سوال کیجئے انسان ہے نام نام دوسرا سوال مرد ہے تیسرا سوال جی لا لا لا کور آواز ہے نام بڑا زبردست کہتے ہیں یار <سؤال> <مرد اطور> انسان ہے مرد نہیں ہے انسان مرد باقاعد حیات ہیں زاری حیات سے متصف ہیں لا چوتھا سوال <سؤال> صاحبیاں ہیں لا پانچواں سوال صاحبیاں نہیں ہے نہیں چار سوالات پانچواں سوال وقت بھی جاری و ساری ہے کسی ولی کامل جو مشہور ہیں ان کی والدہ دام فام چھٹا سوال پانچ سوالات ہو چکے جو جس ولی کامل کی یہ والدہ ہیں کیا وہ اس سے ہم اپنے سلسلے میں بیت کا کوئی سلسلہ ہے ہمارا طریقہ سے ان کی ہمارے جو سلسلہ ہے بیت کا سلسلہ اس میں وہ ان سے وابستہ آئے بالکل وابست بالکل نعم ٹھیک چھ سوالات ہو چکے ہیں سات بزرگ بھی کافی سارے آنی مرتا کا منع کر رہا ہوں کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ قادری سلسلے میں میں جوں سوال تو ہمارے سلسلے میں ہے نا وہاں سوال آ گئے نا قادری سلسلے میں ٹھیک ہے نام وہ ہو چکا نا بزرگ کا تعلق جو ہے نا وہ قادل دوبارہ ہو گیا نا ایک تو قادری میں سے بیت ہوتے ہیں ہم ان کے مرید کہلاتے ہیں بالکل مرید تو کہلائیں گے نا تو کہلائیں گے جب ہمارے سلسلے میں ہیں تو ہم سارے بزرگوں کے مرید ہیں ٹھیک ہے الحمد للہ بغداد سے ان کا تعلق ہے لا بغداد سے تعلق نہیں ہے لا بغداد سوالت ہو چکے ہیں ان کا تعلق ہے نوالت ہو چکے ہیں دس سوال تعلق نہیں ہند میں نہیں نہیں ہند سے تعلق یہ زیادہ ہم بولیں گے تو ایسا نہ کوئی چلے گا یہ بھی نہیں بولیں گے زیادہ بولیں گے تو یہ بھی نہیں بولیں گے تعلق سے تعلق جو ہے نا یہ اس میں ڈالنا بعد میں دیکھ لینا میں روز بھائی نہیں آپ نے صحیح کہا یہ بھی نہیں کہہ رہا اب جب بعد میں ہوگا تو بعد میں دیکھ لیں مراد جیسے کہ بریلی شریف چلے یہ اچھا ہو گیا کلیئر ہوگا گلیریٹی کریں گے تو فائدہ ہوگا ہاں جی یہ دسواں سوال تھا اب یہ گیارہواں گیارہواں سوال آگے جباب سوچ رہے ہیں نہیں بالکل آج پٹا ہے ہمیں آپ کی طرف آ رہے ہیں شان بلند ہے تو لوگ سوالات کا ٹان بھی ختم ہو گئے چلیں پھر بھی آپ کو دے رہا ہے آخری سوال کر چلیں آخری سوال کر رہا ٹھیک ہے دوبارہ گھڑی چلاتے ہیں ویسے پتا ہے آپ کو یہ میں بتا دوں آپ کو لگ گیا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شبکت فرما رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں چلیں اپنا اشارہ تو لے کر گیارہ سوال تو کریں ہی بارہ سیکنڈ رہ گئے گیارہ امین سنت کو انہوں نے خلافت دی تھی سب سے پہلے امیر مرد نہیں ہے حضور مرد نہیں ہے خلافت تو مرد ہے نا جی مرد نہیں ہے تو مرد نہیں ہے تو پھر مطلب کیا ہے کہ وہ عورت ہیں عورت خلافت ہے یہ سوال ہو گیا یہ کامل کی والدہ یہ بھی تو سوال آپ کا ہو گیا سنت کے والدہ کے بارے میں آپ نے پوچھا جی بالکل جواب اشارہ دیا ہے نا نہیں کوئی اشارہ نہیں دیا نہیں اشارہ کھانے پھر کیسے بریلی میں جیسے ہم رہے نا جیسے ہم گھمانے کی کوشش کر رہے تھے میں سے ہوتا ہوا بریلی آیا ہوں بریلی سے ہوتا ہوا بابل المدینہ آیا ہوں باب المدینہ میں پھر سوال کیا تھا نا کہ بری کامدہ ہے یہاں پر پہنچ گیا پرچا شاید دیکھا ہوا ہے کچھ والدہ آپ نے پوچھا تھا نا جب بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ فوری طور پر اجازت بھی کرواتے اللہ تو ہو گیا میں جیت گیا جیسا جی میں نے والدہ ماجدہ سترہ سفر مظفر جو ہے وہ اس مبارک کا جو ہے وہ دن ہے بروز جمعہ ہم سلسلہ بھی کیا ہے امیر تارک عنوان پر الحمد اور امیر سنت سے ہی جو ہے وہ سنا ہے کہ ایسے میں نے جو کہا تھا کہ شان بلند ہے کہ آپ کا جب وسالے پر ملال ہوا تو سات دن تک وہاں سے خوشبو آ رہی تھی ہاں رحم رحم اللہ لحم لحم لحم لحم انداز بتائیے آپ کچھ انداز بتائیے کہ, لحم لحم لحم لحم کہ امیر سنت کے ساتھ آپ کی مزار پہ حاضر ہوئی ہے تو امیر السنت کا انداز کیا تھا اللہ اللہ چلے مرتبہ حفاظتی عمور کے پیش نظر بڑی پیاری بات کی پاپا نے حفاظتی عمر کے پیش نظر میں نے عرض کی کہ کہ ہم قبرستان جاتے ہیں امی کی امی حضور کے پاپا کی خواہش تھی کہ میں امی جان کی مزار پر جا کر فاتحہ کرنا چاہتا ہوں دعا فاتیا تو ان دنوں کچھ حالات زیادہ ہمارے نزدیک نازک تھے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں مگر میری مدی نتیجہ یہ کہ آپ گاڑی سے مد اترے گا تو کوئی جواب نہیں نہیں خاص ملا تھا نا کوئی ہم خیر پہنچے تو جیسے قبرستان پہنچے اور قبر شریف کے پاس پہنچے نا تو ہمیں فرمائے گیا بولے گی نہیں کہ اتنا بڑا آدمی ہو گیا کہ گاڑی میں بیٹھ کر دعا فاتیاں کرتا ہے اللہ اللہ میرے کو جانے اللہ چلتے ماشاءاللہ کتنی پیاری بات جو اپنے والدین کی قبر پہ ہی نہیں جا رہی ہیں سر حاضری ہی نہیں دے رہے جیتے جی نہیں جاتے تھے بےچارے ان کے انتقال کے بعد جب جیتے جی مام زندہ ہے نہیں جاتے والے زندہ جاتے میں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے باپو باہر لوگوں کے پاس اپنے کتے کے لئے ٹائم ہے ایک آدمی کا کتا بیمار ہوا ایک ہفتہ کام کی چھٹی گئی مطلب لوگوں کے پاس کتے کے لیے ٹائم ہے میں ایک جگہ سے آ رہا تھا گاڑی میں تھا باہر ایک ملک میں نام نہیں لیتا نام یاد بھی نہیں کون سا ملک تھا میں تو ایک نوجوان ٹائپ کا لڑکا تھا وہ اتنی تمیز کے ساتھ اپنے کتے کو پیشاب کرا رہا ہے سڑک پر کسی جگہ پر کھڑا ہو کر کونے میں اور بولا بتا وہ انتظار کر رہا میں نے کہا یار اتنی تمیز کے ساتھ اپنے والد صاحب کو یہ باتھ روم تک نہیں لے گیا ہوگا مطلب نہیں اس کے بارے میں نہیں کہا معذرت کہ مطلب لوگ اتنی تمیز کے ساتھ اپنے باپ کو باتھ روم تک نہیں لے جاتے جتنی تمیز کے ساتھ یہ کتے کو پیشاب کروا رہا ہے لوگوں کے پاس باہر ملکوں کی بات کر رہا ہوں میں مدھیر کے ناظرین باہر ملکوں میں اسپیشلی جس کے اثرات اب ہمارے ملک پہ بھی وارد ہو رہے ہیں لوگوں کے پاس اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے کتوں کے لیے وقت ہے کتوں کے لیے کہ اتنا کتے کو امپورٹنس اور اہمیت حاصل ہے باہر کہ وہ اس, میں اس پر بحث نہیں کرتا کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن مطلب ہسپتال میں کتے تھوڑا بیمار ہو تو ہسپتال لے جائیں گے باپ بخار اور نزلے اور دیگر چیزوں سے بستر کے اوپر ایڈیاں رگڑ رہا ہوگا لیکن والد صاحب کو اٹھا کر یہ نہیں لے جائیں گے ان کے پاس ٹائم نہیں <تصفح> <تصفح> یہ میں نے کمپیر کیا ہے اور اللہ کرے کہ میری یہ باتیں کسی ایسے بیٹے کی یا اس طرح اولاد کے دل کو چوٹ کر جائیں اور اپنے جا کر والد صاحب اور والدہ سے معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دو اور ان کی خدمت <تصفح> اللہ آمی آمی خواست خواست دو قصہ سنایا کہ جو امر سنت کے ارشادات شادتیں ہم تک پہنچے اگر ہر دفعہ لبے سلسلے میں کوئی امر سنت کا واقعہ ہو اسی انداز کا کے پوچھنے پر لبے کو نا میں تو جیسا آپ یہ ہر دفعہ ایک واقعہ اگر لے کر آ جائیں وہ تو آپ کی جو سیکوینس ہے اس کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ سب آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب اشار کی دکھار کی طرف بڑھتے یہ کرنے جا رہے ہیں فوری جواب کو بھی لیں گے فوری جواب کو لے لیتے باپو جیسے کیا ارد جیسے آپ حکم فرما رہے ہیں ٹھیک ہے فوری ہے پرانا چار چار چار سوالات ہوں گے جی بولے بولے مائک لگا دیں اتارنا بھی پڑے گا نہیں کیا یہ خود سے زیادہ اونچی یہ پکڑ کے اتارنا پڑے گا یہ جی ماشاءاللہ چار ایک ساتھ سوالات ہوں گے اور آپ نے پھر جوابات میرے جواب آسان سوالات ہیں جی آپ کی مہربانی ہے بابو مجھ کے دوسروں کو تبھی میں کیا کر لوں گا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو رضی اللہ تعالی ان کا نام بتائیں سعی میں دیش پھیرے ہوتے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوتی اعلی حضرت علی رحمۃ الرب العزت کے پیر صاحب کا نام بتائیں عبدالرحمٰن سات سوربہ اور شاہ رسول سبحان اللہ سڑی میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے آٹھ لکھا ہے ساتھ ہوتے ہیں تو چار سوالات آپ کی جانب آ رہے ہیں بہت کے مقام پر کن مشہور صابی رضی اللہ صابر کا مزار مبارک ہے کل سات رکعتیں کس نماز میں ہوتی ہیں کرامن رامن کادمین فرشتوں کے کی ذمہ کیا کام فکر ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام مبارک بتائیے خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالیٰ کا نام چلے جی اور نام عامہ لکھنا ناما مہ لکھنا درست اور دو سوال اور تھے جی جی دو سوالات ہو چکے ہیں دو باقی ہیں میں سوال دوہراتے زین سے نکل جاتا نہیں نہیں ایسا تو نہ ہلکا پھلکا تھوڑا سا رعایت کر کے اس کا اشارہ مزار مبارک اشارہ دے رہا میں مزار مبارک رضی اللہ تعالیٰ سعید ال شہدا ٹھیک ہے ایک تو آپ ایسی بتائیں سوال زین سے نکل گیا اچھا نماز کے بارے میں مغرب سبحان اللہ دو اشارے کے ساتھ دو اشارے کے مغرب اللہ دلال الخیرات کن بزرگ علیہ الرحمہ کی کتاب ہے وضو کرنے کے بعد دو رکت نفل پڑھنا کیا کہلاتا ہے خاتم النبیین دو کا دو رکعت وضو کرنے کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا کیا کہلاتا ہے خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے حضور داتا گنج بخش علرحما کا اسم مبارک بتا دلالخیرات کے بزرگ کا نام صاحب دار الخیر حضرت سیدنا نزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضزولی اب نام شروع کرنے سے نکل گیا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ ایک تو ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور طاہیت الوضو جی اور چوتھے کا داتا گجبخ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نام مبارک ہے وہ علی اللہ اللہ مرحبا خلیل اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے ابراہیم علیہ نہیں ابھی چاروں سن لیں خلیل کس نبی علیہ السلام کا ہے حج کس تاریخ کو ہوتا ہے انسان نے مردے کو دفنانا کس سے سیکھا حدیث شریف کی چھ مشہور کتابوں کے مجموعے کا نام بتائیے چار بتا دیں جو بھی ابراہیم علیہ السلام نوز الحجا طبا اور درست ہے اگلا مرحلہ بھی نپٹا رہے ہیں ہاتھوں ہاتھ کے ایک ساتھ ہی کالس لے لیں گے انشاءاللہ ان شاء اللہ چار بج کے چار بج کے ساتھ منٹ میری گھڑی بتا رہی ہے جانے کی ٹھیک ہے اشار تکرار کا بھی مرحلہ ہے اور یہ فری سٹائل ہے جیسے باپو کا چاہے گا وہ اس کو ڈیل کریں گے ہے آپ اپنے انداز سے کیجیے جی باپو شریف چھ سے کوئی شیر چھ سے چمکتے پاتے ہیں کیا بات ہے جی بپو آپ آپ دو دو ہیں نا نہیں ایک ٹائم کی اچھا یہ بتائیے کوئی ایسا شیر سنائیے جس میں لفظ جو ہے داڑھی آتا ہو داڑھی داڑھی آتا ہوتا سرکار کا عشق بھی کیا داڑھی منڈ آتا ہے کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ایک روز داڑھی پر ایک اور جائے داڑھی پر ٹھیک ہے گاڑی ہے باہر ہیں دوسرا ہے نا آپ نے سنا دیا ٹھیک ہے شیر سنا جو شیر آپ نے کبھی گاڑی میں بیٹھ کے اکیلے کیفیت میں کوئی پڑھا ہو وہ آج وہ سنا لیں گا ہوتا نا برنہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے سفر پہ جا رہا ہے جٹبل پہ ہاں اب گاڑی فلاٹے بھرتی ہوئی اپنی منزل تک جا رہی ہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اکیلے کیفیت میں گم ہے اور اگر میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو کیسے گم نہیں ہو سکتا نہیں ڈرائیونگ میں بیٹھتا ہوں اللہ کرے گم ہونا نصیب ہو جائے اصل نا موہی نے میں نے آپ کو اچھی تھی نا سلمان بھائی کہ یہ مختلف اوقات میں مختلف مزاج کے ساتھ یہ چیز تعلق رکھتی ہے اب جیسے کہ ماہ رمضان اگر رخصت ہوتا ہے تو اس کے بعد جب بھی گاڑی میں ہم سفر کرتے تو بعدوں کا یہ شعر آتا ہے کہ مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا تو اگر کبھی ذکر کبھی مدینے کیا یوں ایک یاد آ رہا ہے یا مدینہ کا ذکر ہو تو وہ مدینہ آنے والا ہے اور مدینہ شریف میں جو رخصت کا جو تھا نا اشار رخصت کافلا کا شور بعض اوقات اعلیٰ حضرت کا اشار بہت یاد آتے ہیں یہ بھی تھا اور یہ اسی پر ہے مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا نا اسی پر وہ کلام ہے جو مدینہ شریف کے اوپر لے گیا ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سو یہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر میں اچھا یہ میں معلوم کرنا چاہوں گا جی آج کل آج کل تو اچھا مکے شریف میں آپ موجود ہیں اور اب آپ گاڑی میں بیٹھے کہ مدینہ شریف جانا ہے تو اس وقت کیا کلام پڑھا جاتا ذرا کچھ پتا چلے سنبھل جا یعنی یہ مدینہ شریف کی حاضری سے مدینہ شریف میں داخلے سے پہلے جو کلام پڑھا جاتا تھا نا چل مدینہ اور یہ تھا سنبھل جا اے دل مستردین آنے والا ہے جکا دے اب ادب سے سر مدینہ مدینہ آنے والا قدم بن جائے میرا سر مدینہ مدینہ آنے والا ہے لٹا لٹا اب چشمے تر گوہر مدینہ آنے والا سبحان اللہ امیر علیہ سنت کے حوالے سے جب کبھی آپ سوچتے ہو تنہائی میں بیٹھ کے اکثر سوچتے ہوں گے لیکن ان کے احسانات انہوں نے جو آپ پہ کرم فرمائے اس کے حوالے سے کسی ایک شیر میں اگر اسے آپ ڈسکرائب کریں شکریہ کبھی اللہ سے پھر تھا مارا مارا نہ تھا کوئی سہارا آپ پہنچا میں بھی سن کر سبحان رہنما یہ باقاعدہ جب میں شیر پڑھتا ہوں نا تو بخاری مسجد کارا سے لے کر شہید مسجد کارا در تک سفر یاد آ ہوتا ہے وہاں پہنچا یہ میں پڑھتے, پڑھتے ہیں اکیلے میں ضروری آدمیوں سے پڑھتا تو فرماشوں میں پڑھتا ہے ماشاءاللہ تھوڑی ہے شامل کر لیں جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ تو آج میں بہت خوش ہوں کہ میں نعرہ لگاؤں آپ جاب سے سرکار دنزار قیامت، آمد قیامت، کی قیامت، منہار کی آمد سردار کی آمد مرحبا کی مجھے بہت خوشی ہو رہی رہ ہے کہ میلاٹ کا مہینہ آنے والا ہے مجھے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے رہ رہ رہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں اور برکت دے اور اس خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے مدنی مذاق کریں جو برد سے شروع ہو رہے ہیں اس میں شرکت اور پابندی کے ساتھ آنے کی نیت ایم ایس کے لیے کوئی سوالات آتا نگرانی فور آپ سے سوال ہے کہ آپ نے دنیاوی تعلیم کہاں تک حاصل فرمائی ہے بیکام پارٹ ون اسکول اور کالج میں آپ کا پسندیدہ موضوع کون سا تھا اچھا تعلیم میں اتنا دھیان تھا نہیں تو پسندیدہ موضوع کہاں سے یاد آئے گا یا تعلیم میں دلچسپی نہیں تھی پیارے نگران شراب باقی سب اسلام بھائی کو لبے سلسلے میں مرحبا میرا سوال ہے کہ میرے پڑوس میں سب رشتے دار رہتے ہیں لیکن وہ نماز کی طرف نہیں جاتے ایسے میں میں یہ کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ میرے رشتے دار بھی نمازوں کا رو انفراد کوشش کریں الگ سے ان کے پاس وقت دیں ان کے لیے دعا کریں اور ان کے گھروں میں مدنی چینل شروع کروائیں اللہ نے چاہا تو نماز کی طرف مائل ہو جائیں گے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو ذاتی طور پہ دعوت اسلامی کا کون سا شعبہ اچھا لگتا ہے آپ کو خصوصیت کے ساتھ آپ اس شعبے میں وقت دیتے ہیں اس وقت جو زیادہ تر وقت دینے کا موقع بھی ہے اور وقت دینے کی ضرورت بھی ہے وہ مدنی چینل ہے نگرانی شرا میں آپ کی مدنی بیٹی ہوں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے آپ کو چار روٹیاں دی ہیں اور اس کے بدلے آپ نے مجھے چار سوٹ پیس دیے اس کے بارے میں شاہ فرما دی ہیں خواب خواب ہے مجھے چار روٹیاں جس طرح ملی ہوں گی اس طرح آپ کو چار سوٹ ملے ہوں گے ایک میں دعا کے کہ آپ سے گزارش کے امتحان میں کامیابی کے بارے میں کچھ بتا دیں اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی دے اصل امتحان تو قبر کا امتحان ہے اللہ اس کی تیاری کے میں توفیق عطا فرمائے ماشاء اللہ سر <تصفح> ایک نے اپنے رشتے کے لیے جو دعا کے لی کہ ہے سے اللہ تعالیٰ نیک اور پرہیزگاہ رشتہ عطا فرمائے جتنے بھی ناظرین و حاضرین کے دلوں میں جائز حاجت مرادیں اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی جائز حاجت و مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے <تصفح> ہزان <اللہ حمد تصفح> اثر ہو رہی ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اقبار اللہ ان محمد رسول اللہ الله ہی آئی لو لوگ آئی لو الا آئی لو لیجروزی حيّا للفلاة الفلاله حول ولا قوة إلا بالله العليج العظيم حيّا للفلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العليج العظيم اللہ وکبر اللہ, وکبر لا الہ الا اللہ وہ بہت رفیع ان شاء اللہ آنے والی بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد آٹھ بجے مدنی مذاکرہ کا سلسلہ استقبال ہے ماہربی نو اللہ میری مدنی تجایک یہ بھی ہے کہ مخت المدینہ نے مختلف کار یہ بیجز بیجس بھی مختلف قسم کے ہیں مدنی جھنڈے اور رسالے بھی صبح باہر تو ماہ ماہربی نور شریف کی تیاری کے سلسلے میں بہت کچھ آپ کو مقت المدینہ سے دستیاب ہو جائے گا اگر اب تک آپ نے اس کے لیے خریداری نہیں کی تو مقتط المدینہ سے خریداری بھی کر لیں اور لائٹے بھی لے لیں چراغاں وغیرہ کرنے کے لیے تاکہ آپ کے گھر میں یقم ربی الاول سے یعنی چاند نظر آتے ہی روشنی آئے اور جھنڈے بھی لگا لیں ایک لڑی لڑی ہے بارہ جس میں بارہ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں مدنی پرچم کی وہ ایک لڑی ہے وہ لڑی لا کے لگا دیں سمجھا میں نے کلی وہ لڑی لگا دی ہے تو وہ بارہ جھنڈے والا جو مدنی پھول ہے نا ملے سنت کا یار پلے اس پر عمل ہو جائے تو بارہ جھنڈے لگ جائیں لگے وہ بارہ ہو گئے پورے بارہ الحمد للہ تو وہ لے لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تیاری شروع کر دیں اور گھر پر چراغا اور ہو جائے ابھی تک نہیں کیا مدنی منیہ مدنی منیا بھی جلدی نکل لیں ہو سکے تو گھر کے اندر کا حصہ بھی سجائیں عموما ہم باہر ہی سجاتے ہیں تو ٹھیک ہے باہر بالکل سجائیں امیر کا انداز ہاں لیکن خوشی چونکہ اندر بھی ہے باہر بھی ہے سبحان اللہ تو گھر کی سجاوٹ اندر بھی ہو باہر بھی ہو کیا بات ہو گاڑیاں بھی اب جیسے یہ جھنڈیا ہے نا یہ ماشاء اللہ یہ بارہ تو یہ چھوٹی ہیں یہ میرا خیال ہے اس سال کی نہیں ہے نہ یہ اس سال کی نہیں انداز کی ہیں مختلف انداز سے بنائی گئی ہیں سے لے سکتے ہیں یہ مخت المدینہ سے ادیتن حاصل کرے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولازت تو باٹا ہے دو جہاں میں تو نے کا بارہ دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت تو بارہویں کا مہینہ آنے والا ہے حسن ولادت سرکار سے ہوا ظاہر میرے خدا کو بھی تیاری ہے بارہویں تاریخ اور یہ ماہ میلاد آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر شریف کو اپنا جشن ولادت منایا کرتے تھے پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے تو کل پیر شریف بھی ہے تو ہو سکے تو کل پیر شریف کا روزہ رکھے کہ یہ سنت ہے اور مایہ ربی الور شریف میں بھی جتنی اللہ توفیق دے روزے رکھیں تاکہ اس انداز پر بھی ہم ربی شریف کی خوشیاں منائیں میری مدنی جائے تمام عاشقہ رسول مرد اسلامی بھائیوں سے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داری شریف ہے کہ داڑھی ایک مٹھی یہ واجب ہے گھٹانا حرام ہے منڈانا بھی حرام ہے تو ابھی سے نیت کریں توبہ کریں کہ آقا کے جشن ولادت کے اس پیارے مہینے کی آمد کا استقبال میں دار شریف سے کروں گا دار دا شریف آت کی آت نیت کرنے انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گی جو امامہ شریف نہیں سجاتے امامہ شریف سجائیں جو زلفے نہیں رکھتے وہ زلفے رکھے ہیں جو مدنی حلیہ نہ تو بارہ مدنی لباس نہیں پہنتے وہ مدنی حلیہ اختیار کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی یوں تعلیم کہ جشن ولادت کا ان جی ان شاء اللہ ٹھیک ہے میٹھے میٹھے اسلامی راضی اب ہمارے سلسلے لبائک میں حاضر ہوں اس کا وقت جو اختتام ہوا اللہ ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ ادا فرمائے اور جس انداز سے شیخ طریقہ تمیر سننا چاہتے اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق اتنا فرمائے آمین بجاین صلی اللہ علیہ وسلم سفر المظفر کو یہ میری ہے 25 سفر المظفر کو ہم نے اپنے سلسلے میں اس بات کی ترغیب دلائی تھی کہ آپ اپنی مدنی منع مدنی منی یعنی اپنے بچوں کو بچیوں کو عالم بنائے عالمہ بنائے مفتیہ بنائے تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ اس کو ریسپانس ملا عشقان رسول نے میل جوابات دیے اور باقاعدہ نیتیں بھی اظہار کی بعض ایسی اس میں پیغامات بھی ہیں کہ میں عالمہ بننا چاہتی ہوں مگر مجھے نہیں پتا کہ اسلامی بہنوں کے جامعات کہاں ہیں میں مفتیا کیسے بنیں یہ سب بنے بنتا... تو اس طرح کے اظہار آئیں تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں اور مطلب کہ تقریباً پونے چار سو کے آس پاس جامعت المدینہ ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے ملا کر تو اس میں اس... آ... کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کی کہیں نہ کہیں کوئی ایسا قریبی مقام ہوگا جہاں درس نظامی کی ترکیب بن سکے گی اور بعضوں نے اظہار بھی کیا ہے کہ ہم اخراجات دیں گے اور ہم نے یہ ترغیب دلائی تھی کہ کم از کم ایک عالم کا جو ایک درس نظامی پورا کرنے والے کا جو خرچہ ہوتا ہے کم از کم وہ دے دیں تو تین ہزار اور کچھ اخراجات جو ہے نا وہ بنتے ہیں سالانہ غالباً ماہانہ اور سالانہ تقریباً سارے تین لاکھ کے اس پاس سات پورے درس نظامی اگر ہم مکمل کروانے کی کوئی نیت کرتے ہیں کہ بھئی پورے آٹھ سال کے اندر کتنا خرچہ ہے ایک طالب علم کا تو مجموعی طور پر سارے تین لاکھ کے آس پاس وہ بنتا تھا تو یہ بھی نیتیں آئیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا کرے آمین بھی امین صلی اللہ تعالیٰ الحبیب صلی اللہ صلی صل اللہ